والدین اور جس کسی نے پانچ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا اور امام راغب اس فہانی رہے مفردات میں ذکر کرتے ہیں والدین سے مراد آن الاب دی ولد و المعلم علم وہ باپ جس جو اس کی پیدائش کا سبب بنا اس کے لیے بھی دعا کرنا اس کا شکر ادا کرنا ہے اور وہ باپ روحانی جس نے اسے سبق سکھایا ہے علم اور تعلیم دی ہے اس کے لیے بھی دعائیں کرنا یہ استاذ اور معلم اور روحانی باپ کا شکر ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کیا کرو یہ بیٹا لقمان کا اس کا نام ابن جریر تبری نے ذکر کیا ہے معافان اور نشاپوری نے ذکر کیا ہے انعم یا اشکم اس کا نام تھا یاد کرو کہ جب فرمایا تھا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے وہ ہوا یا عزو اور یہ نصیحت کر رہا تھا اس کو فرمایا لا تشرک بلّہ اے بیٹے شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہ بناؤ یہ پہلی نہیں ہے پہلا حکم بیٹا شرک نہیں کرنا سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے کیوں ان شرکالا ظلم و نظیم یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حصہ دار بنانا یہ ظلم عظیم ہے بس سین ال باپ نے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا تو اللہ نے بیٹے کو باپ کا حق اور ماں کا حق بتایا اللہ اب بچوں کو والدین کا حق بتا رہے ہیں بس سعین ال حکم کیا تھا ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حکم کیا تھا ہم نے اس کو احسان کا ہمالت ہوں اٹھایا تھا اس کو اس کی ماں نے وہن اعلیٰ وہن تکلیف کے ساتھ تکلیف کے اوپر کیونکہ حمل کا زمانہ بہت تکلیف کا ہوتا ہے وف سالحفی آمینی اور جدا کرنا اس کا دودھ سے دو سالوں میں ہے انشک اللہ انشک اللی ولی والدی کا اللہ نے فرمایا تھا اس کو شکر ادا میرا اور اپنے ماں باپ کا تو اللہ کا شکر پانچ نمازیں اور ماں باپ کا شکر پانچ نمازوں کے بعد دعائیں اور والدین والد روحانی استاذ کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے ملم یشکر اللہ سا لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا یہ مسیر میری طرف ہی واپسی ہے تم سب کی وَإن جا ہدا کا ان انتشری کبھی مال سلا کبھی ہی علم اور اگر کوشش کریں یہ والدین اس بات کی کہ تو حصہ دار ٹھہرا دے میرے ساتھ وہ کچھ کہ نہیں ہو تمہارے لیے اس پہ کوئی دلیل اس کی حصہ داری اور شراکت پہ کوئی دلیل نہ ہو تو فلاح تو ہوما یہ دوسرا دوسری نہیں اس کی تابیداری نہ کرو تابے نہ کرو والدین کی اللہ کے خلاف میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی شرک میں و صاحب ہما فت دنیا معروفہ یہ پہلا امر ہے اور مصاحبت کرو ساتھی پن اختیار کرو اس کے ان دونوں کے ساتھ والدین کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ صاحب ہما فر دنیا معروف معروف کسے کہتے ماں یس تحسین من الفعلی جو اچھے کام ہوتے ہیں احسان اور نرمی والے وہ کام کرو والدین کے ساتھ احسان و طبی دنیا کے معاملے میں دوسرا عمر و طبی سبیلا من انا بلیا اور تابیداری کرو اس کی راہ کی جو کہ پھرتے ہیں میری طرف یہ ساری حکمتوں کی باتیں ہیں جو میری طرف آنے والے ہیں سبیل اللہ پہ استقامت رجال اللہ کی اتباع کے ذریعے ملے گا تو وہ طبی سبیلا من انا بلیہ ہم بھی نماز میں دعا کرتے ہیں حدینت سراۃ المستقیم اللہ مجھے سبیل اللہ اپنی راہ پہ مضبوط کر دے سراط مستقیم پہ تو فوراً پھر دعا کرتے ہیں سراۃ اللدینہ نام تعلم سراۃ اللہدینہ نام علیہم سبیل اللہ کے بعد رجال اللہ کے اتباع کی دعا ہے کیونکہ اللہ کی راہ پر اللہ والوں کی تابیداری کے بغیر مضبوط ہونا ممکن ہی نہیں سمیہ مرجیو کم یہ تقلید ممدوح کا اس بات تھا وہ طب من انا بلیہ ہم آئمہ کی تقلید اسی لیے کرتے کہ وہ اللہ کی طرف ہو رجوع کرنے والے اللہ کے تابے اللہ کے رسول کے تابے تھے پھر میری طرف واپسی تم سب کی ہے فو نبیو کم بما کن تم تو خبر دے دوں گا تم کو اس پر کہ تھے تم عمل کرنے والے یا بنیا ان نہ ان تک اس قالا حبت من خردل من فی اے بیٹے اگر ہو ایک دانے کے برابر رائی کے من خردل خردل رائی کے دانے کو کہتے اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہو فت فِي سخرتن اور ہو یہ دانہ ایک پتھر کے اندر اوفس سماواتی اوفل اردی یا ہو آسمانوں میں یا ہو زمین میں تو یاتی بھی اللہ لے آئے گا اس کو اللہ اللہ کی تعریف ان نہا زمیر قصہ ہے ہا مذکر کی ضمیر ہو اور ما قبل ہو تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں اور مونس کی ضمیر ہو ماقبل مر ہو تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں ہاں ضمیر مونس کی ماقبل مرجا اس ضمیر کا نہیں تھا تو دیکھے اشارہ کیا مسقال و حبن مسقالہ حبتن اشارتن الغرل کا ملے سغر کامل کی طرف اشارہ تھا رائی کا دانا چھوٹا سا فی سخرتن اشارت اللہ حجابل کامل فی سخرتن پتھر میں ہو حجاب کامل کی طرف اشارہ تھا او اوف سماواتی اشارت الودل کامل آسمانوں میں ہو یہ بود کامل کی طرف اشارہ ہے فل ار اوفل ارد اشارت ان ظلمت ال کامل کامل اندھیرے کی طرف اشارہ ہے زمین کے اندر ہو تو سگری کامل حجابے کامل بودھی کامل اور ظلمتی کامل کو ذکر کر دیا اور پھر فرمایاتی <تصفيق> بھی اللہ ماض عالی علی اللہ خاصا اس سغر کامل حجاب کامل بودے کامل اور ظلمت کامل کے باوجود بھی کوئی چیز بھی اللہ پہ چھپی نہیں ہے یاتی بھی اللہ لے آئے گا اس دانے کو اللہ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ ہے باریک بین خبردار یا ابن اقیم صلا یہ تیسرا عمر ہے اے بیٹھے نماز کی پابندی کیا کرو عمر رضی اللہ تعالاً ہو کا وہ حکم نامہ اپنے گورنروں کے نام انہم امور امورکم دیا صلاح فمن حفیظ فو, فو لما سوا اح ومن ذیاہ فمن حفیظ ہا فقد فقط لما سوا ومن ذیاح فہو عما سواہ ازیاؤ لما سوا ازیاؤ اے لوگو تمہارے سارے کاموں میں سے میرے نزدیک اہم کام وہ نماز ہے جس نے نماز کی حفاظت اور نگہبانی کی تو اس نے سارے دین کی حفاظت کر دی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو نماز کے علاوہ دین کے دوسرے شعبے بھی اس سے ضائع ہو جائیں گے اقیم صلاح اے بیٹے پابندی کی کرو نماز کی وہاں مربل معروفی یہ چوتھا عمر ہے حکمت کی باتیں ہیں ساری اور حکم کیا کرو لوگوں کو ان کاموں پر جو موجود ہوں شریعت میں اور پانچواں امر ونہا عن منکر اور منع کرو لوگوں کو اس سے جو موجود نہ ہوں شریعت میں خلاف شریعت کاموں سے لوگوں کو منع کیا کرو یہ نہیں عن المنکر اہم کام تھا آج چھوڑ دیا گیا ہے چھوڑ دیا گیا ہے ایا علماء دینی مالی ارا میرے شیخ محترم یہ شعر پڑا کرتے تھے ایا علم دینی مالی ارا کموں تغادئی تم امن کراتل عوامری امل امرو بل معروف فرد کم فارس تم انزا کا ایرا ز حاجیری اخدل میسا کربی علیہ کموں تن اور دین کے کی علماء کیا ہو گیا تم کو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم منکرات سے نہیں ان منکر سے اور امر بالمعروف سے منہ پھیر رہے ہو آیا امر بالمعروف اور نہیں ان منکر تمہارا فرض نہیں تھا کہ تم نے اس سے منہ پھیر دیا اے راض حاجری ایسا منہ پھیرنا کہ چھوڑ ہی دیا بس ہم آقادل میسا کا ربی علیہ کیا میرے رب نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا بے ان تنسوف الحق اہل المنا کہ منع کرو گے حق میں منقرات میں مبتلا لوگوں کو بھول جاؤ گے تم رشتے داری اہل مناکر کے بارے میں اللہ نے مال میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے علماء سے وعدہ لیا ہے نہیں ان منکر کرنے کا انل منکر چھوڑ دیا گیا فیا حسرت نالباد فی رازن عانو مدارک نے لکھا ہے سر سور مائید کی تفسیر میں کان الایتناہ من کر انف آلو آلوسی نے لکھا ہے روح المانی وہ فرماتے ہیں آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان تر کر نہیں عنل من کرم نہیں منکر کو چھوڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے فیا حسرت بات فی اراض نانو ہے افسوس لوگوں نے اس سے منہ دیا دیا وصبر عالامہ سابق یہ چھٹا امر ہے اور صبر کرو اس پر جو تم کو پہنچ گئی امر بال معروف اور نہیں منکر کی راہ میں جو تک عالیف پہنچیں تو وصبر اس پہ صبر کرو علامہ سابق کا اس پہ جو تمہیں پہنچ گئی ان نظاری کمن عظمل امور یقیناً یہ پکے کاموں میں سے ہے منازمل عمور من العموری معذوما الامور ولا خدا کلاس یہ تیسری نہیں ہے اور مت پھولاؤ تم اپنے ماتھے کو لوگوں کے لیے مب ابوٹا واقف پل اور بوس خل سار اصل میں اونٹ کی ایک بیماری ہے جب اسے لگ جائے تو اس کی گردن موڑ جاتی ہے تو بعض لوگ تکبر کی وجہ سے اس طرح گردن کو موڑ کے چلتے ہیں ایسے نہ کیا کروں ولا تو صعر خدن اور مت موڑو تم اپنی گردن کو لوگوں کے لیے تو نہ پھلا اور نہ تکبر کے انداز میں مل لوگوں کے ساتھ ولا تمشی فلاردی مراح یہ چوتھی نہیں اور مت پھرا کرو زمین میں مستی کے ساتھ ایک فرح ہے ایک مرح ہے مرح کے ساتھ زمین پہ نہ پھرا کرو مرح کے ساتھ زمین پہ نہ پھرا کرو مستی کے ساتھ تکبر کی چال پہلے گزر گیا سورہ بنی سر کلن لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تو زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑ تک لمبائی میں پہنچ نہیں سکتا اتنا سینہ تان کے کڑ کے چل رہا ہے لاتم شلار دی مرح تکبر کی چال چھوڑ دو ان اللہ علیہ ابوک اللہ مختال فقور بے شک اللہ محبت نہیں کرتا ہر ایک تکبر کرنے والے فخریے کرنے والے کے ساتھ مختال خود کو بڑے جاننا بڑا جاننے والا فخر دوسروں کو زلیل جاننے والا وقت صدفی مشی کا اور میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں اپنے گزران اور مشی میں میاں روی یہ ساتواں امر تھا وق من سوتی کا اور نیچے کر دو اپنی آواز کو من سوتی کا بعض آواز کیونکہ بعض آوازیں بلند کرنے کی ضرورت ہے اور حکم ہے لیکن بعض آوازوں کو نیچا کر دو نیچا کر دو جس جو بلا ضرورت ہو یہ آٹھواں امر تھا تو آٹھ عوامر اور چار نواحی ہو گئے وق من سوتی کا اور نیچے کر دو بعض آوازیں تمہاری انان کرلاسوات سعت الحمیر بے شک بری آواز خامخواہ بری آوازوں میں سے خام آواز ہے گدے کی گدے کی آواز بری کیوں ہے اس لیے کہ گدہ بے مقصد ہانگتا ہے بے فائدے کتا جب بونگتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے بکری کو بھوک لگے تو وہ میں کرتی ہے اسی طرح دوسرے جانور لیکن گدا اس کے اوپر جتنا بوجھ بھی ڈال لو وہ نہیں ہانکے گا آواز نہیں کرے گا لیکن ویسے ہی بیجا کوئی بوجھ بوجھ نہ ہو تو یہ پھر چیخے مارے گا نشاپوری نے فرمایا گدے کی آواز اس لیے بری ہے کہ گدا بوجھ کے نیچے مر بھی جائے تو آواز نہیں کرتا لیکن ویسے ہی بہت چیخے مارتا ہے قرآن کریم نے تین قسم کے لوگوں کو گدا کہا ہے ایک سورہ جمعہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ الحمار ان لوگوں کو کہا جو لوگ کتاب کا علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو کمسل الحمار ان کے بارے میں کہا دوسرا یہ سورہ لقمان میں بےجا آواز کو اونچا کرنے والے یہ سوت الحمیر اسے کہا گیا اور تیسرا سورہ مدثر میں آ جائے گا ان شاء اللہ کامر مستن قرآن سے بھاگنے والے ایسے ہیں جیسے گدے بھاگے بگائے گئے بھاگنے ہوئے اب غریب القرآن میں اس کی عجیب توجہ جی کی گئی <تصفح> <تصفح> فرمایا وکال اوکالا او کالا او علما کہتے ال کر سواتل سعت الحمیر بری آواز آوازوں میں سے گدے کی آواز ہے لوما تحتل جب السی اگر یہ پہاڑ کے نیچے آ کے مر بھی جائے تو آواز نہیں نکالے گا یقن علیہ ہم لن ساحب عال سعود اور اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو تو یہ چیخیں لگائے گا اونچی اونچی آواز سے ولاح اور ہانکے گا بھی خلاف ہی حیوانات سارے حیوانات کے خلاف زاد المسیر میں ابن جوزی ابن زید سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کان خیرن لما جا الح اگر آواز اونچی کرنا تیز آواز بہتر ہوتی لوکانہ رف و سوتی لما جال ہو اگر تیز آواز میں کوئی خیر اور فائدہ ہوتا تو اللہ گدے کو تیز آواز نہ دیتا سفیان نے سوری سے منقول ہے فرماتے ہیں سیاح کلو شعین تصبی اللہ تعالیٰ اللحمار ہر چیز کی آواز اللہ کی تسبیح ہے سوائے گدے کے گدے کی آواز تصویر نہیں ہے ان نان کرل سواتی ال سعود الحمیر بے شک بری آوازوں میں سے خامخا آواز ہے گدے کی یہ وصبر عالامہ صاحب کا امر بالمعروف اور نہیں منکر کرو اس راہ میں تکلیفیں آئیں گی تو اس پہ صبر کرو اب ایسے کرنی سے کی روایت تھی وہ ایک دیہات میں رہا کرتے تھے بیابان میں تو کسی نے کہا جی آپ شہر میں کیوں نہیں آتے آپ کے کوئی دوست وغیرہ نہیں تو انہوں نے کہا فین المرا بالمعروفی ونل من کر علم یا دا میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کیا کرتا تھا اور امر بالمعروف اور نہیں انل منکر انسان کا دوست نہیں چھوڑتا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰوں نے بھی ایک دیہات میں ایک کالی سی عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا تھی ظاہرا کسی نے کہا کیوں فرمایا شہروں میں تو لوگ مجھے نہیں برداشت کرتے تمو تو اسد فلغاباتی جو مزا نتا کلہل قلاب یہ آٹھ عوامر اور چار نواحی یہ حکم تھے لقمان کی حکمت کی باتیں تھی خلاصہ تھا علماء نے دوسری حکمت کی باتیں بھی ذکر کی ہیں تفاصیر میں رحلمانی میں آلوسی صاحب نے کچھ باتیں حکمتوں کی ذکر کی ہے لقمان سے فرماتے نہو کالا لیبنی ہی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہتے بنیا اے میرے بیٹے دنیا بحر عامی کن وقد غرق غور ناس ہی اے بیٹے دنیا تو ایک گہرا سمندر ہے اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں فج الصفی ن تکفی حا تق اللہ تعالی تو اس سمندر میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے اپنی کشتی اللہ کا تقوی بنا لے کشتی تقوی اختیار کر دے ہاں من کان لہو نفس نفس وازن کا من اللہ حافظ جس کے لیے اس کا نفس واض واعض ہو اس کا ضمیر اسے برائی سے بچانے والا ہو نیکی کی ترغیب دینے والا ہو تو اللہ کی طرف سے اس کا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے یہ حافظ ہے یہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا تیسری بات نسائے کی روح المانی نے ذکر کیا حکمت کی منن سفن ناسم من نفسی ہی زاد اللہ بیدالی کا عزن جو کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اپنے آپ سے تو اللہ اس کے لیے زیادہ کر دے گا عزت حکمت کی ایک بات لقمان سے منقول ہے من کذب ذہبا ما او ومن ہی ہوا من خل غم خل قہ غمہ جس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو اس کے پانی کا اس کے منہ کا پانی ختم ہو جائے گا منہ میں وہ لالی ختم ہو جائے گی جاذبیت ومن امن سا اور جو برائیاں کرے برا ظلم کرے اللہ کی مخلوق سے تو اللہ اس کے غموں کو زیادہ کر دے گا کسر غم موہو اور بیٹے کو کہا تیا بنے یا حضر الجنائزہ تو کی کل آخرا ولا تحضر السا یش ہی کل دنیا اے بیٹے جنازوں کے لیے جایا کرو میتوں کے جنازوں کے لیے تمہیں آخرت کی تذکیر ہوگی شادیوں میں نہ جایا کرو تمہیں دنیا کی اشتہا ملے گی شادیوں میں اور کہا تیاب و بنیا تو تکنل اے بیٹے اتنے میٹھے نہ بننا کسی کے ساتھ کہ تجھے کوئی نگل لے ولا مر را اور نہ اتنے کڑوے ہونا کہ کوئی تجھے فتل فضو گرا دے اور کہا تھا بیٹے کو لا کل تو عام تقین و شاور فی امریکل علما تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی اور اپنے کاموں کا مشورہ علماء سے کیا کرو یہ حکمت کی باتیں تھی لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے قرطبی نے ذکر کیا ہے لقمان کو کسی نے کہا تھا قیلا له ما بلغك کا الحاد المقام تم یہاں اتنے اونچے درجے تک کس طرح پہنچے کس چیز نے پہنچایا تجھے تو فقہ لقمان نے کہا چار باتوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ایک قدر اللہ اللہ کی تقدیر نے یہ اللہ کا فیصلہ تھا دوسرا وعدہ العمانہ امانتوں کی ادائیگی میں امانت دار ہوں اسی لیے مجھے اللہ نے عزت دی تیسری بات وصدق کلحدیث میں سچ بولنے والا ہوں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے والا اسی لیے یہاں تک پہنچا اور چوتھی بات ترک مالا میں نے لاانی فضول کام چھوڑ دیا آبس جس میں کوئی فائدہ نہ ہو وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا تو یہاں تک مجھے جی اللہ نے پہنچا دی قدر اللہ وعدہ الامانت وسیط الحدیثی و ترک لا یانی یہ چار باتیں علم ترون اللّلہ سخر القماء تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً اللہ نے تابع کیا ہے یہ دلائل عقریہ ہیں تمہارے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے واسبہ غالِ کمنعمہ ہو اور انڈھیلی ہیں اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہر تنظاہر وباطنطن اور چھپی ہوئی زجر ومینا سمئی جا دل و فلّہ ہی بغیر علمی ولادم وال کتاب منیر اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں بغیر علم من بغیر علم کی نئی دلیل عقلی کے بغیر ولاحدن اور بغیر ہدایت کے نئی دلیل وحی کے بغیر ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے نئی دلیل نقلی کے بغیر ویداخیلحم الطبی عمان ضل اللہ یہ زجر ہے بھی استدلال الباطل اور جب کہا جائے ان کو تاب داری کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے خالو تو یہ کہتے ہیں بلنت عما وجد نا علیہ آبا بلکہ ہم تابے داری کرتے ہیں اس کی جس پہ پایا ہے ہم نے اپنے آبا کو اپنے آبا کو جو ہم نے جس پہ پایا ہے بس اس کی ہیں۔ تابدار ہے اول اوکان شیطانزابر آیا ہے شیطان کے بلاتا ہے ان کو جہنم کی آگ کی طرف و مئی اسلم وجہ جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے وہ ہوا محسن اور حال یہ ہے کہ یہ ہو متب سنت محسن اتبافی سننا تو فقد استم سقابلعروت الوسق یقیناً اس نے مضبوطی سے تھام لیا مضبوط کڑی کو تو اس کا تھامنا بھی استمساق مضبوط اور عروا بھی وسقا ہے تو اب گرنے سے یہ بچ گیا جہن کی کھڈے میں وہی اللہ عاقب علومور اور اللہ کی طرف واپسی ہے سارے کاموں کی انجام ہر کام کا ومن کا فر فلا یا حضون کا کفر ہو تسلی ہے جس کسی نے کفر کر دیا تو غمگین نہ کر دے آپ کو اس کا کفر کرنا علئی نہ ہماری طرف ان کی واپسی ہے تخویف فن و نبیو ہم بیما تو ہم خبر دے دیں گے ان کو اس پر جو انہوں نے عمل کیا ہے ان اللہ علیم بزاط اسدور بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو اللہ سب کچھ جانتا ہے نمت ہم فائدہ دے یہ تخفیف ہے فائدہ دے دیں گے ان کو دنیا میں تھوڑا سا کلیلہ سبمانسترحم العضابن غلی پھر کھینچ دیں گے ہم اس کو سخت عذاب کی طرف اب دلیل عقلی اعترافی والا انسال تحمن خلقت سماوا تھی ولا ارد اور اگر تو پوچھے ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو تو یہ خام خائی کہیں گے اللہ نے قل الحمد تو کہہ دیجئے تمام صفات الوحیت ایک اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے لایال نہیں جانتے جاہل ہیں دعوے توحید اللہ ہی ما مافِ سماواتی ولاد ایک اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے ان اللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ اللہ ہے مخلوق سے بے حاجت الحمید صفت کیا گیا ولا انافل ارد من شجرتن اقلا من اگر ہو وہ کچھ جو زمین میں ہے من شجر درختوں میں سے اقلام یہ سب کے سب قلم بن جائیں و البحر یا ہو اور سیا دریا اس کی سیاہی بن جائیں ممبادی سب آتو آبرین اس کے بعد سات سمندر اور اللہ سیاہی پیدا کر دے مانف دت کلیمات اللہ تو نہیں پورے ہو سکتے اللہ کے قلم کلمات اللہ اس صفات اللہ اللہ کی صفات نہیں پوری ہو سکتی سراج المنیر میں خطیب صاحب نے عجیب بات کی تیسری جلسفہ صفحہ 195 الکلمات جمع مات و جم و قلت و الموز جمع قلت ہے اور یہ مقام تکسیر کا ہے تقلیل کا نہیں تو فہ اللہ قلعہ اللہ جمع کثرت کلم اللہ کیوں نہیں فرمایا کہ کلمات اللہ فرما دیا جمع قلت تو خطیب صاحب کہتے اجیب میں جواب دیتا ہوں بھی انا مانا ہونا کلی مات لاتفی وہ جمع قلت تھوڑے سے کلمات اللہ کے ان سمندروں اور ان اس کے ساتھ اور سمندروں کی سیاہی سے نہیں لکھے جا سکتے اتنے زیادہ ہیں وہ تھوڑے لاتفی اوبل بہار یہ دریا اس کے لیے کافی نہیں ہے تو فقی فبی پھر اللہ کے زیادہ کلمات کی کیا حالت ہوگی تو کلمات اللہ جمع قلت ہے تو پھر زیادہ کی کا کیا حال ہوگا کہ سارے سمندر سیائی بن جائیں سارے درخت قلم بن جائیں ان جن اور ملک معمور ہو جائیں لکھنے پر اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں تو کیا خیال ہے تمہارا یہ تھوڑے کلمات مات نہیں ختم ہوتے ماں نفیدت تو وہ زیادہ کلم اللہ کس طرح ختم ہوں گے تو اللہ کی صفات اتنی زیادہ ہے اتنا بڑا ہے اللہ بے شک اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا ما خلقکم نہیں ہے پیدائش تمہاری اور نہ تمہاری پھر باث دوبارہ اٹھنی اٹھنا اللہ کا نفس واحدت مگر ایک نفس کی طرح کا نفس نے کخل کی نفس واحد جیسے پیدائش ایک نفس کی بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا الم ان اللہ فنح ویولج النہار فی اللیل دلیل عقلی ہے یہ آیا تو نہیں دیکھتا کہ یقینا اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وسخر شمسول قمر اور اللہ نے مسخر کیے ہیں تابع کیے ہیں سورج اور چاند کو کلویاں جریلیا جلم وسما یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں ایک مقرر نیٹ ایک تک ایک وقت مقرر تک بے شک اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ظالی کا یہ بیان ہم نے کر دیا لطی قانون حضف ہے اس وجہ سے کہ تم یقین کر دو بھی ان اللہ حق یقیناً یہ اللہ یہ اللہ حق ہے وہ نمایت من اندونی ہلباطل اور یقیناً وہ جن کو پکارتے ہیں یہ مشرق اللہ کے سوا الباطل ولہ باطل ہے ولا القبیر اور بے شکی اللہ اونچے مرتبے والا بڑی شان والا ہے علی المرتبہ کبیر الشان دو, دو قسم کے مشرقوں کی تردید مخلوق کو خالق کے درجے تک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ تو اونچے درجے اور مرتبے والا ہے العلی اور خالق کو مخلوق کے درجے پہ نہ اتارو کہ جج کے لیے وکیل چاہیے تو اللہ کے لیے بھی وسائل ضوابط فاضل کی چاہیے الکبیر الشان علم ترائے تو نہیں دیکھتا ہے کہ یقیناً اللہ کہ یقیناً کشتی تجریف البحری چلتی ہے دریا میں بن امت اللہ بے قدرت اللہ اللہ کی قدرت سے یا بن امت اللہ اپنا معنی چلتی ہے یہ کشتی دریا میں اللہ کی نعمت سے یعنی ہوا سے ہوا اللہ کی نعمت ہو تو کشتی چلتی ہے لیوریا کمن آیا تیسری کہ دکھا دے اللہ تم کو اپنے قدرت کے دلائل بے شک اس میں لا یا تل کلی ان شکور خامخا دلائل ہے ہر ایک صبر کرنے والے شکر ادا کرنے والے کے لیے افزر و اداغش یا ہم مئو جب چھپا دیں کو دریا کی لہریں کس زولل کس زلل ایک کل یا کس صحاب پہاڑوں کی طرح یہ موجیں ہوتی ہیں سمندر کی یا بادلوں کی طرح تو دا اللہ مخلصین الحدین یہ لوگ پکارتے ہیں ایک اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اپنی پکار دین پکار پھر ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں کسی اور کو نہیں پکارتے فلمان جابر بس جب نجات دے دے ہم ان کو خوشکی کی طرف فمن مختصد تو بعض ان میں سے درمیانہ رہ جاتے ہیں بس ایک اللہ کی پکار پر قائم دائم رہتے ہیں جیسے اکرم رضی اللہ تعلن ہو وماج ادبی آیات نا اللہ کل خطار انکفور اور انکار نہیں کرتا ہماری آیتوں سے مگر ہر ایک بے لوز نہ شکرا اب تخیف اخروی اور نفی شفاعت قہری کی یا الناس اے لوگو اتقو رب ڈرو اپنے رب سے وش وقش و یومن اے اور ڈرو اس دن سے یعنی اس دن کے عذاب سے لا یزی والد اللہ دی ہی کہ بدلہ نہیں دے سکے گا ایک باپ اپنے اولاد کی طرف سے ولا مولود ہوا جا ذن عمالی دی ہی اور نہ بیٹا بچہ وہ بدلہ دینے والا ہوگا اپنے باپ کی طرف سے شع ان بر شع اے من جنایتی ہی و ہی بدلہ نہیں دے سکے گا اس کے جنایت اور ظلموں میں سے کسی چیز کا بدلہ نہیں دے سکے گا نہ باپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے اور دیکھیں باپ کے حق میں لا یجزی والد الم ولدی جملہ فعلیہ فرمایا بدلہ نہیں دے سکے گا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے اور بیٹے کی طرف ولا مولود مولود جملہ اسمیہ فرمایا ہوا جازن عم والدی جملہ اسمیہ زیادہ موقع اور تاکیدی ہوتا ہے جملہ فعلیہ سے کیا مانا باپ بیٹے کو بچائے یہ اتنا ضروری نہیں لیکن بیٹا باپ کو بچائے گا یہ بہت تاکیدی امر ہے بہت ضروری ہے لیکن نہ باپ بیٹے کو بچا سکے گا بدلہ دے سکے گا نہ بیٹا باپ کو بچا سکے گا شع ذرہ بر من جناتی ہی وہ مظالم ہی ان نواد اللہ حق ال یقیناً اللہ کا سچا ہے فلا تغرن کم الحیات دنیا تو دھوکھے میں نہ ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی والا یغرن کم بلّہ اور دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ باد شیتان اللہ ان یہ نفی ہے علم غیب کی غیر ہی تعالی بے شک اللہ اس اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا کب آئے گی قیامت جبریل نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے حدیث احسان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مل مسعول عانحا بھی عالم انسا جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں سمجھتا جو پوچھنے والا ہے نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا کیونکہ ان اللہ عند و یونز اللہ بھیجتا ہے بادلوں کو بارش کو اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے تیسرا و عالم و ما اور جانتا ہے اللہ اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہو ارحام شکمر میں ہو چوتھا ما ماتدری نفس مادہ تقسیب و غذا نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا کرے گا وہ کل کل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا سورہ کہاف کی آیت نمبر تیئیس ولا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ إِلَّا أَن يشاء اللہ نہ کہیے کسی کام کے بارے میں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں کل ہاں انشاءاللہ اللہ کہیے ساتھ کیونکہ کل کے حالات تو اللہ کو ہی معلوم ہے اور پانچویں بات وما تدری نفسم بھی دن تموت اور نہیں جانتا کوئی نفس بھی کہ کون سی زمین پہ یہ مرے گا کب مرے گا کہاں مرے گا اے اللہ کو پتا اللہ ہی کو پتہ حدیث میں آتا ہے مفاطی الغبی خمس اللہ یا لمح اللہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں اللہ کے سوائے سے کوئی بھی جاننے والا نہیں منصور عباسی نے خواب دیکھی تھی کہ فرشتہ خواب میں اسے اس طرح اشارہ کرتا ہے پانچ انگلیوں کے ساتھ ہاتھ کے تو لوگوں سے پوچھا اپنے وزرا سے کسی نے کہا پانچ دن بعد مرو گے کسی نے کہا پانچ مہینے پانچ ہفتے پانچ سال وغیرہ وغیرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے امام صاحب نے فرمایا تجھے اشارہ ہے سورہ لقمان کی آخری آیت کی یاد ہانی کا کہ بادشاہ ہو لیکن ان پانچ چیزوں میں ہاتھ نہیں مارنا اس میں کام نہیں رکھنا علم قیامت کا اللہ کے پاس ہے تو بادشاہ وقت ہے لیکن قیامت کو نہیں جانتا بارش برسانے والا اللہ ہے موسمیات والے تو ذنیات پہ اکتفا کر دیتے اب ہمارے کم عقل رویت ہلال کمیٹی والے وہ پورا اعتماد اور یقین موسمیات والوں پہ کرتے ہیں اور شریعت کی احکام جو شہادت پہ بنا ہے رویت پہ بنا ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں کر کے موسمیات وال نے کہہ دیا کہ چاند نہیں نظر آئے گا امکان نہیں ہے تو اب ساری دنیا گواہی دے دے ہم کیسے مان لیں تو گویا کہ شریعت کا نظام جو شہادت کا ہے وہ باطل ہے تو پھر تمہاری کیا ضرورت مفتی بوتل شاہ صاحب پھر چھوڑ دو یہ موسمیات والے کے حوالے کر دو وہی سائنس اور ٹیکنالوجی والے وہ میلو فواد چودھری اور اس کے رفقا اعلان کر دیں گے کہ بس چاند نظر اس دن آئے گا اور اس دن نہیں آئے گا شہادتوں کی کیا ضرورت کمیٹی کی کیا ضرورت اعلان کی کیا ضرورت موسمیات والے سائنس ٹیکنالوجی والے کریں گے نا عجیب کام ہے یہ عجیب بات ہے تو موسمیات والے کبھی بارش کی پیشن گوئی دے دیتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے وہ اسباب ہوتے ہیں ان کے پاس آلات اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں موسم خوش رہے گا وہاں بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ تو کسی کو پتہ نہیں کہ بارش کیسے برسے گی کتنی کتنی ایک ایک بوند آئے گی کون سی بوند فائدے والی ہوگی کون سی زرر اور نقصان والی ہوگی کوئی پتا نہیں ان کو عالما فلرحام اگر کوئی کہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کا پتہ لگتا ہے ماں کے پیٹ میں تو یہ بھی ذنی ہے بال آلات سباب معلومات کرتے ہیں لیکن یہ پتہ تو نہیں لگا سکتے کہ نیک ہوگا بدبخت ہوگا باخلاق ہوگا با بداخلاق ہوگا اس کا رزق کتنا ہوگا اس پہ خوشی کتنی ہوگی غم غمی کتنی ہوگی اس کی زندگی کتنی ہوگی اللہ جانتا ہے کل کے حالات کو اللہ جانتا ہے جو جہاں مرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے یہ پانچ تھے مفاتح الغیب لا الغ الا اللہ حدیث بھی آتا یہ پہلی آیت میں لا غرن کم الغرور غرور دھوکہ بعض شیطان مراد ہے اور امام راغب اسفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں اس کا معنی کرتے ہیں عام کلما یغر ر کامال وجاہن و شاہوتن و مراد اس سے ہر وہ ہے جو تجھے دھوکہ دے وہ مال ہو جاہ شہرت ہو شہوت ہو شیطان ہو اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا دینے والے تو کبھی اللہ کے نام کی قسم بھی دھوکہ باز کھائے گا یا اللہ کی صفات کا واسطہ بھی تمہیں دے گا یہ دھوکہ دینے والا ہے تجھے دھوکہ نہ دے ان اللہ علی خبیر بے شک اللہ ہے جاننے والا اور خبردار تو صورت میں اس باتیں توحید بلا دلتلاسا بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا تنزیل الکتاب لار بفی مر ربی رب العالمین ام یقول بل ہو مر ربی کالتوں ذرق نظیر قبلی کلا الحم یا سجدہ اسے صورت سجد اللقمان بھی کہتے ہیں اور سورت المزاجع بھی کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے بسترے پہ جاتے یہ صورت السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو سورت المزاجع یہ مکی صورت ہے سورہ مومنون کے بعد نازل ہوئی ہے پچہتر نمبر پر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں بتیسویں صورت ہے قرآن کی سور لقمان کے بعد لگی ہے سورہ لقمان میں دعوے توحید ثابت ہوا بلا دلت تو یہاں مشرقوں کے شبحے کی تردید ہے یا سورہ لقمان میں فرمایا اللہ اللہ حق ہے ون نما من ہل باطل آیت نمبر تیس میں تو یہاں آیت نمبر پانچ میں فرما رہے ہیں یدبر المرمین سماد مدبر نظام کائنات کبھی کا وہی ہے یہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمائی ما فی فلرحام ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اللہ اسے جانتا ہے تو اس سورہ اسجدہ میں آیت نمبر ساتھ میں فرمائے رہے اللہ حسن کل شعین خلاقہ ابدا خلقل من تین اللہ و ذات ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا ہے اور انسان کی پیدائش کا ابتدا کی ابتدا اللہ نے مٹی سے کی ہے کیچڑ سے منتی نے سما جال نسل سلال تم اما یا یسرے لکمان میں علم غیب کی نفی ہوئی عن غیر ہی تعالی تو یہاں آیت نمبر چھ میں فرما رہے ہیں ظالی کا عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم سورہ لقمان کی آیت نمبر دو میں فرمایا تھا اللہ یقیمون صلا تو یوتون زکات وحم بلاخرت ہاں تل کا آیات الحکیم تو یہاں آیت نمبر دو میں فرما رہے تنزیل الکتا بل آرے بفی مر بل عالمین سر لکمان کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا تھا ویدات علیہ آیات نا و اللہ مستقبر کا الم کا انفی اور زن ہی وقرا تو یہاں آیت نمبر نو میں فرما رہے ہیں و جال کو مسم اولب سارا کان تو ہم نے دیے ہیں تمہیں کیوں نہیں سنتے کتاب سری لکمان میں مشرقوں کی صفات تھی آیت نمبر بتیس میں تو یہاں مومنوں کی صفات آیت نمبر سولہ میں سر لکمان میں شر کی تردید تھی تفصیل تو یہاں ایک سوال کا جواب ہے آیت نمبر چار میں اللہ الذي خلق اسماواتی ولا مالک وما بینا فیصل مال کم علی شفیع ایک سوال کا جواب ہے سری لقمان کی آخری آیت میں قیامت کا تذکرہ ہوا تو یہاں آیت نمبر پانچ میں قیامت کا ذکر سور لقمان کی آخری آیت میں بارش کا تذکرہ ہوا تو یہاں آیت نمبر ستائیس میں بارش کا ذکر سری لقمان کی آخری آیت میں ما فلر کا ذکر ہوا تو یہاں آیت نمبر آٹھ میں ما فلر کا ذکر سور لقمان کی آخری آیت میں ماتدری نفس مادہ تقسیب و غدا کا ذکر تھا تو یہاں آیت نمبر پانچ میں اس کی تفصیل یدبر المر کے ساتھ سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا ماتدری نفسم بی دن تمو تو یہ آیت نمبر دس میں فرمایا این الفی خلقن جدید موت سے تو یہ موت بعض بادل موت سے انکار کرتے تو یہ آئے سورت لقمان کی آخری آیت کی تفصیل ہے سورت کا دعویٰ مشرقوں کے مشہور شبحے کا جواب آیت نمبر چار میں کہ یہ اولیاء ہماری شفارس کریں گے تو جواب نئی مال کم ولا شفیع نبی علیہ تو سلام رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے حدیث میں آتا ہے اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اسجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے کیونکہ یہاں سورہ اسجدہ میں شرک اعتقادی کی تردید ہے اور سور ملک میں شرک فیری کی تردید ہے شرف البرکات کی تو نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے دونوں قسم کے شرک کی تردید کر کے سویا کرتے تھے الفلام میم اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معنی کو صورت میں اسمۂ حسنہ باری تعالیٰ کے بھی حسف تکرار پانچ ہے اور شفات قہری کی نفی آیت نمبر چار میں ہے اور شرک ف تصرف کی نفی آیت نمبر پانچ میں ہے اور شرک فل کی تردید آیت نمبر 6 میں ہے اور آیت نمبر ستارہ میں ہے اور شرک فعا کی تردید آیت نمبر سولہ میں ہے تن ذیل الکتاب اترنا اور نازل ہونا اس کتاب کا لارے بفی کوئی شک نہیں ہے اس میں مر رب العالمین مخلوقات کے رب کی طرف سے ہے ام یقولون افطرا آیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ بنایا ہے اس قرآن کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بل ہو الحق من میں رب کا نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لیتوں ذرا قوم نظیر یہ متعلق ہے یا تنزیل کے ساتھ اور یا فعل مقدر کے ساتھ نزلہ ہو ہم نے اس کتاب کو نازل کیا لیتوں ذرا قومن اس لیے کہ تم ڈراؤ اس قوم کو ما عطا من نذیر من قبل کا کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے لالم یا تدون کہ یہ لوگ ہدایت پالے اللہ الدی خلقس ماوتی اردا یہ دلیل آخری ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو ماں بینما اور اس کو جو اس کے درمیان ہے اسمان زمین کے درمیان فیصت یام ان چھ لمحوں میں سم مستوا عالل عرش پھر دیکھو اللہ مستوی عالل آرش ہے مایلی قبی برابر ہوا اپنے آرش پر جس طرح اللہ کی شان کے ساتھ مناسب ہے مالکم مندونی من شفیع نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی شفارسی افلا افلا تز تزکرون تم لوگ نصیحت نہیں قبول کرتے ہو یودبرالمر منسماد دعوے پر دلیل ہے یہ اللہ تدبیر کرتا ہے اپنے کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف سما یا اور فی یوم فی مقدارو الف مقدار مما تعدون پھر چڑھتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی طرف اس دن میں کہ اس کی مقدار ہوگی ہزار سال اس میں سے جو تم جو تم گنتے ہو تعدون یدبر الامرا مراد وہی ہے بواست الجبریل اور یہ آریجو بمان مراد جبریل آسمان زمین کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے تو آنا اور جانا ہزار سال کے ہوئے یہ تفصیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے دوسری تفصیر بھی ابن عباس سے منقول ہے وہ یہ ہے یدبر برالر یعنی مخلوق کی تدبیر کرتا ہے اور یہ بمانے بمانۂ واپس ہوتا ہے چڑھتا ہے اللہ کی طرف یوم سے مراد قیامت کا دن ہے واپسی اللہ کی طرف ہوگی یعنی قیامت کا دن ہوگا ایک ہزار سال کا کہیں قرآن نے پچاس ہزار سال کی ذکر کیے یہ لوگوں کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے جس کسی پہ آسانی ہوگی تو اس پہ یہ دن مختصر ہوگا جس کسی پہ تکلیف اور غمی ہوگی تو اس پہ یہ دن لمبا ہوگا پچاس ہزار سال یدبر بر المرا ہے اللہ وحی اوپر سے زمین کی طرف اسمان سے زمین کی طرف بیوا جبریل سم یارو جول حفی اوم کان مقدار الفسنا پھر چڑھتا ہے یہ جبریل واپس ہوتا ہے اللہ کی طرف اس دن میں کہ اس کی مقدار اس دن میں کہ اس کی مقدار ہزار سال ہے اس سے جو تم گنتے ہو یا تدبیر کرتا ہے اللہ مخلوق کی اوپر سے زمین کی طرف پھر واپسی ہے اللہ کی طرف اس مخلوق کی اس دن میں کہ جس دن کی مقدار قیامت ایک ہزار سال ہے اس سے جو تم گنتے ہو ذالک کا عالم الغیب بھی ان صفات والا اللہ جاننے والا ہے غیب کو بھی اور ظاہر چیزوں کو بھی غالب ہے ہر کسی پر اور رحم کرنے والا ہے وہ ذات ہے احسن کل شی ان ہو کہ جس نے خوبصورت کیا ہے ہر چیز کو خلقہ جو اس نے پیدا کی ہے جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا خوبصورت بنا کے وبدا خلق قل من امنتین اور شروع کیا اللہ نے انسان کی پیدائش کو کیچڑ سے سمج آل من ہو منسلا لطم مما امہین پھر ٹھہرائی ہے اللہ نے اس انسان کی نسل من لطم مما امین چنے ہوئے پانی سے کمزور مین سلالت مما امہین سلالہ چنے ہوئے پانی سے مہین کمزور کمزور وہ چنا ہوا پانی یہ نطفہ انسان کے بدن کے ہر عضوے سے چنا جاتا ہے اسی لیے باپ کے نطفے کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں باپ کے ہر عضو بدن کا نقشہ ہوتا ہے پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے پانی سے نچوڑ کیے گئے پانی سے بے قدر سے مما مہین بے قدر مہین سما سوا ہو پھر برابر کیا ہم نے اس انسان کو انفی ہی میں روحی ہی پھر برابر کیا اللہ نے اس انسان کو اور پھوک ماری اس میں اپنی روح سے اضافتی تشریفی اپنے حکم سے وجہ کو مسم اور ٹھہرا دیا اللہ نے تمہارے لیے سننے کی طاقت و افسار اور دیکھنے کی طاقت و اور دل سوچنے کی طاقت اللہ نے تمہیں دی سب اللہ نے قلیلًا ما ماتشکر بو تھوڑے تم شکر ادا کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا وقالو ادا زلل نہ فلار یہ زجر ہے منکرین قیامت کو اور کہتے ہیں یہ آیا جب ہم زلل نہ نہ جب ہم نیست ہو جائیں ختم ہو جائیں رخ شو منگا پزمہ کا کہ زمین میں آئین نالفی خلق جدید تو آیا ہوں گے ہم پھر پیدائش نہیں میں بلہم ہم رب بھی ہمکا بلکہ یہ ہیں اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے قل تو کہہ دیجیے توفا کم ملا کل موت الدی وکلبی کم روحیں لیتا ہے تم سے فرشتہ موت کا ملا کل موت اس میں صفتی ہے ہر وہ فرشتہ جو کہ انسان کی روح لینے کے لیے مقرر ہے وہ ملک الموت موت الدی وہ, وہ کیلا بے کم جو مقرر کیا گیا ہے تم پر پھر تم تمہارے رب کی طرف سے ترجعون تمہارے رب کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے اب تخویف اوکھری ولا عید المجرموں نہ کہ سوروسی ہم آہم اگر تو دیکھے جب کہ مجرم نیچے کرنے والے ہوں گے جھکانے والے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کی ہاں اور کہیں گے رب بناب سرنا و سمیا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا حق اور سن لیا حق فرجانا نعمل عمل تو واپس کر دے ہمیں کہ ہم عمل کریں نیک موقنون یقینا ہم ہیں یقین کرنے والے تسلی ولو شینا لات نفسن ہودہ اگر ہم چاہتے تو خام دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت ولیکن حق چاہتے یعنی زبری ایمان زبردستی کا ایمان اگر ہم چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے اس کی لیکن لگا ہے حکم عذاب کا میری طرف سے کہ لاملانہ جہنما خام خام میں بھروں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے جو فرمان ہے فضوق و بیمانسی تم نقا یومی تو چکھ لو سزا اس کی کہ اس وجہ سے کہ تم نے بھلائی تھی ملاقات تمہارے اس دن کی انا نسینہ کم یقینا ہم نے بلا دیا تم کو ان چھوڑ دیا تم کو وزوک و عذاب الخل دی بیما کم تم اور چکھ لو عذاب ہمیش گیری کا اس وجہ سے کہ تھے تم عمل کرنے والے برا اسی جہنم کے لیے تم نے عمل کیا تھا تو اس کا عذاب چکھ لو ان مایو مینی آیا تین الدین اضا کی یہ اب مومنوں کی نشانی سنو یقیناً ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جائے بہا ان آیتوں پر ہماری ان آیتوں پر تو خرو سجدن گر جاتے ہیں یہ سجدہ کرتے ہوئے وہ سب ہمدی عربی ہم اور پاکی بیان کرتے اپنے رب کی صفات کے ساتھ وہ ہملہ یستق اور یہ لوگ خود کو بڑا نہیں جانتے تتجافا جنوب عن عانل جدا ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے ساری رات بسترے پہ سوتے نہیں گزارتے بلکہ تتجافا جنوب عن انل جدا ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے پکارتے ہیں یہ اپنے رب کو ڈرتے ڈرتے اور امید کے ساتھ اریمان و بین الخوف وررجا تو دعا بھی بین الخوف وررجا ہونی چاہیے اما رضق نہ ہمین فیقون اور اس مال میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو یہ خرچ بھی کرتے ہیں فلا تعلم و نفسما من المن قرت یہ بشارت ہے نہیں جانتا کوئی نفس بھی اس کو جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے حدیث میں آتے وہ نعمتیں جنت کی ایسی ہیں مالا تراعین القت ولا سمیعت عزون القت ولا خطر اعلی بشرین قتو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے اتنی بڑی نعمتیں جزا نے جوزو جزان بدلہ دے دیا جائے گا ان کو اس کا جو تھے یہ عمل کرنے والے افمن کا نہ مومن کمن کا یہ زجر ہے اور تقابل آیا وہ جو ہو مومن ہے اس کی طرح جو ہے فاسق مومن اور فاسق برابر ہے تو کہے سب ایک طرح کے ہے نہیں موحد اور بدتی برابر نہیں ہے اگر تیرے نزدیک برابر ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے لاستون نہیں ہے برابر اب دیکھو فرق کو ام الدینہ امن بشارت ہے یہ ہر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ان کے لیے جنات الما وا جنتیں ہیں ٹھکانہ نظلم بما کانو یاملون مہمان نوازی ہے اس وجہ سے کہ تھے یہ عمل کرنے والے وہ امل لدینہ اور ہر وہ لوگ ہیں جنہوں نے فسق کیا ہے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے فما ہم تو ٹھکانا ان کا جہنم کی آگ ہے کل لما ارادو این اخرجو ہر بار کہ جب یہ لوگ ارادہ کر دیں کہ نکلیں اس جہنم سے عیدو فی تو واپس کر دیے جائیں گے اس میں وکیل اور کہا جائے گا ان کو ذوق و عذاب انار اب چکھ لو عذاب جہنم کا الدی وہ کن تم بھی تو کزیبون کے تھے تم اس پہ تقزیب کرنے والے جٹلانے والے عذاب قبر ہے اس آنے والی آیت میں ولانزی قن العضاب الدنا اور خامخواہ چکھا دیں گے ان کو عذاب ادنا سے نزدیک عذاب دون العذاب الاکبر عذاب اکبر کے سوائے عذاب اکبر قیامت کا عذاب تو عذاب ادنا ابن جریر تبری کہتے ہیں مراد اس سے عذاب قبر ہے کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں ادنا ہے دنیا کا عذاب تو ہر منکر کو اللہ نہیں دیتا تو مراد عذاب خبر ہے جو ہر بیمان کو ملے گا کیونکہ اللہ نوزی قن عملام تاکید اور نون تاکید ثقیلا کے ساتھ بات ذکر کی گئی تو عذاب خبر ہے جو یقینی ہے یہ زجر بنکار القرآن منکرین کو تخویف اور تسلی مومنین کو ہے خامخا چکھا دیں گے ہم ان کو نزدیکی عذاب دون العذاب القبرے بڑے عذاب یعنی قیامت کے عذاب کے سوا لا اللہ خامخا کہ یہ لوگ واپس ہو جائیں قرطبی لکھتے بئ نازالی کا لا اللہ ہم نے یہ بیان کر دیا اس لیے کہ یہ لوگ واپس ہو جائیں اب پھر زجروامن ومن و من ذک کے ربی آیات ربی اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس کو نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیتوں پر رب کی آیتوں سے پر نصیحت کی گئی ہو سما آ رضانہ آیات ربی ہی مدارک میں امام نصفی نے تصریح کی ہے بال قرآن سما آ پھر یہ منہ پھیر دے اس سے امام نصفی فرماتے لم یہ تدبر فی اس میں تدبر اور سوچ نہیں کرتا آ تو ان نامل من مجرمینہ منطقی یقینا ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں اب دلیل نقلی ولقد آتے نامو سل کی تاب اور یقینا ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات رات فلاں تکنفی مریت مل ہی تو مت ہو جائیے آپ شک میں اس کی ملاقات سے یہ پانچ تو جہات یاد کر لو فلا تکنفی مریت مل قا عی فلا تکنفی مریت مل قا یہ ضمیر کتاب کی طرف راج ملقائی مل ہی جنسی استغزام کے طریقے سے اے فلا تکنفی مر یتن ملقائی کا جنسل کتاب اس کتاب کو لینے میں آپ شک نہ کریں یہ بن اللہ ہے یا دوسری توجی ملقائی مل میں ہی ضمیر کتاب کی طرف راج ہے تو لفظ مسل مقدر ہے ملقائی مل کا مثل ال کتاب مفول کی طرف اضافت ہوگی تو لفظ مثل کی تقدیر ہے نہ ہو یہ آپ اپنی ملاقات اپنے ملنے سے شک میں اس کتاب کی طرح دوسری وہی سے یعنی وہ وہی خفی کی طرف اشارہ ہے یا تیسری مل لقائی ہی ایک اس میں ضمیر مستطر ہے دوسری بارز ہے ایک موسا علیہ السلام کی طرف راضی ہے دوسری ضمیر تورات کی طرف مت ہو جائیے آپ مل لقائی موسا کتاب ہو موسا کی ملاقات سے شک میں نہ ہو جائیے اپنی کتاب کے ساتھ ہے یا تو چوتھی توجی ملقائی مل کا ما مالقیہ موسا جو مصائب موسیٰ پہ آئے تھی وہ آپ پہ بھی آئیں گی اس میں شک نہ کیجیے یا معراج کے واقعے کی تائید مل لقائی کا موسا فی لت المعراج آپ شک نہ کریں موسا سے ملاقات میں میراج کی رات جو آپ نے موسا سے ملاقات کی تھی اس میں شک نہ کریں تو کلام الزام المخاطبی لا التظم کے قبیلے سے ہے لورے وحمتات انگور واورتو کیونکہ نبی کا تو شک نہیں تھا فلاں تنفی میری یت ملقائی مل ہی تو مت ہو جائیں آپ شک میں اللہ کی ملاقات سے ملکائی یا مت ہو جائے آپ شک میں موسا کی ملاقات سے یا اپنی کتاب کے ملنے سے وجالنا جالنا حودلی بنی اسرائیلا اور ٹھہرایا تھا ہم نے اس تورات کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے وجالنا جالنا منہ یہدون آئمت یہدونبی یہ ترغیب تبلیغ ہے اور ٹھہرائے تھے ہم نے ان میں سے آئیتن پیشوا دین کے یادونبی امرینا جو بیان کرتے تھے لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت بمانے بیان ہدایت خاصا ہم نے اہدن اثرات المستقیم میں ہدایت کے مراتب ذکر کیے تھے لمحہ صبر جب انہوں نے صبر کیا تھا صبر سورہ لقمان میں آیت نمبر ستارہ میں ذکر گیا بے صبری والی یقینی تنالمۃف دینی شیخ الاسلام فرماتے ہیں صبر اور یقین کے ساتھ دین میں مشرت دین میں بڑائی ملتی ہے امامت ملتی ہے پیشوائی تو ہم نے ٹھہرایا تھا ان بنی اسرائیل میں سے آئمت پیشوا یہدو نبی امرنا جو دین کا بیان کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ لمہ صبر جب یہ مضبوط ہو گئے لمحہ صبرو تو تین باتیں تھی صبر میں ایک صبر الاطع دوسرا صبر عن المعاصی اور تیسرا صبر عال المصائب لمہ صبر و قانو بھی اور تھے یہ ہماری آ آیتوں پہ یقین رکھنے والے ان نا ربا کا ہوا یب سلو یہ تخویف اخروی ہے یقیناً تیرا رب وہ جدائی لے آئے گا ان فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما قانو فی ہی اختلف ان اس میں کے تھے یہ جس میں اختلاف کرنے والے اب تخویف دنیاوی اوللم یہ دل ہم کما لک قبل من, من القرون آیا نہیں بیان ہوا یہ دلم یا طبعی یا نلحم آیا بیان نہیں ہوا ان کے لیے کہ کتنے زیاد ہلاک کیے تھے ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں یمشو نفی مساکنی ہم یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی جگہوں میں یقیناً اس میں ہے خامخواہ دلائل افلا یس معاونوا یہ لوگ نہیں سنتے اللہ کا کلام اولم یارو انسو کلما دل جو روزے یہ دلیل آخری آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے یقیناً ہم لے جاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف بنجر بنجر زمین کی طرف فنخ رجوب ہی تو نکالتے ہیں ہم اس بنجر ضمیر سے فصل طاقل ومن و نام تو کھاتے ہیں اس فصل سے ان کے جانور اور یہ خود بھی افلا سی رونوا یہ نہیں دیکھتے وقولون متحادل فتح ہو زجر بے کار قیامت کہتے ہیں یہ کب ہوگا یہ دن فیصلے کا فتح ان کل تم صادقین اگر ہو تم سچے قل تو کہہ دیجیے یومل فتحلہ انف اللہدینہ کفرو ایمان ہم دن فیصلے کا قیامت کا فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان لانا ان کا ولا ہم یونظر اور نہ ان کو محلت دے دی جائے گی تسلی فعارضان ہم تو منہ پھیر دیجیے ان سے و انہم منتظرون اور انتظار کیجئے اللہ کے فیصلے کا یقیناً یہ لوگ بھی ہیں انتظار کرنے والے تو صورت میں شبہ مشرقوں کا رد ہوا کہ یہ اولیاء ہماری شفات کریں گے تو آیت نمبر چار میں فرما دیا گیا مالک ولا شفین افلا تذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اتق اتخل یا اتق اللہ ولا عل کافری نولنافقین ان اللہ کا نا علی منحقیمہ <حَكِيمًا> صورت الحضاب مدنی صورت ہے سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب نزولی میں نبے نمبر اور مصحف کی ترتیب میں تینتیسویں صورت ہے قرآن کریم کی سور سجدہ کے بعد لگی ہے یہ ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال کی صورت ہے سور سجدہ کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک ربط سور اسجدہ اس میں مشرکوں کے شعبے کی تردید اور اس پر عقلی دلائل پیش کیے گئے تو اس صورت میں مسئلے کی وضاحت بال مثالوں کے ذریعے وضاحت دوسرا ربط صورت السجدہ میں فرمایا فعار ضان ہم ون تذر ان منہ پھیر دیجیے ان سے اور انتظار کیجئے اللہ کے فیصلے کا یقیناً یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں تو یہاں بھی آیت پہلی آیت میں فرمایا یا نبیتقل ولا تتیل کا فرینہ نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں کی تابے داری نہ کیجیے والمنافقین اور منافقوں کی بھی اطاعت نہ کیجیے آ رضان سورہ السجدہ میں شرک کی تردید تھی تو یہاں رسم باطل کی تردید ہے سورہ السجدہ میں آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں اوصاف المومنین ذکر ہوئے تو یہاں آیت نمبر پینتیس اور چھتیس میں مزید اوصاف المومنین کا ذکر ہے یسور اس سجدہ میں اثبات بات توحید تو یہاں ترغیب الا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت کا دعوی اتہزیز تبلیغ و تشدیل المبلہ سورت میں شرک فی تصرف کی تردید ہے تین جگہ آیت نمبر تین سترہ اور سینت اڑتالیس تین سترہ اور اڑتالیس شرک فی علم کی تردید بھی تین جگہ ہے آیت نمبر چالیس چون اور پچپن سورت میں اسماعی حسنہ ہے باری تعالی کے بحسف تکرار ستارہ صورت میں تحزیز ف تبلیغ تحزیز ذات سے لکھا جاتا ہے تیزی کو کہتے ہیں تیزی دی جا رہی ابھارا جا رہا ہے تبلیغ پر اور تشجیح ہے للمبلغ صورت میں بارہ خطابات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سلسلے میں اور بارہ خطابات امت کو پہلا خطاب نبی علیہ السلام کو پہلی آیت میں اتقل دوسرا خطاب بھی پہلی آیت میں ولا تیل کا فرینہ تیسرا خطاب آیت نمبر ساتھ میں آیت نمبر سات میں ویدا خزنہ تیسرا خطاب آیت نمبر دو میں و طب مایو ہا علیہ کا اور چوتھا خطاب آیت نمبر سات میں وحیدہ خَذْنَا مِنَ نبی نمیسا وَمِنْكَ و من کا ومنوح پانچواں خطاب نبی علیہ اللاۃ کو آیت نمبر اٹھائیس میں یا نبی و کل <سؤال> یزواجی کا انکن تن تو ردن الحیات <سؤال> دنیا وزینتہ فتح علین امتی کن وصرح کن چھٹا خطاب نبی علیہ السلام کو آیت نمبر سینتیس میں و استقول انعام اللّہ علیہ و نعام تلیہ ہی ام سکھ علیہ کا ساتواں خطاب نبی علیہ السلاۃ وسلام کو آیت نمبر پینتالیس میں یوحََََََََََََََََََََ نبى واس اللہ كا شاہدوں و مبشرم وداین اللّہ بزنی ہی و سرا جمنیر آٹھواں خطاب آیت نمبر پچاس میں نبی علیہ السلام کو یا یونبی انا اہل النا لکا اضوا جلاتی آتے تو عجو ر ہنّا نبی علیہ السلام کو آیت نمبر, میں, نو کو آیت نمبر میں آیت نمبر پچاس میں نواں تھا اور دسواں خطاب آیت نمبر باون میں لائے ہل الکن نسا من امبادو ولا ان تبدلا بہن نمن ازواجن گیارہواں خطاب آیت نمبر انساٹھ میں نبی علیہ السلام کو یا نبی قل ازواجی کناتی ک و نسا المومنی ندنی نا علیہ من جلا بی اور بارہواں خطاب آیت نمبر ستر میں نبی علیہ السلام کو یو الذین نامن یہاں مستاق نبی علیہ السلام اور امت دونوں ہیں تو یہ بارہواں خطاب امت کو اور نبی علیہ السلام کو بشراکت امت کو بھی بارہ خطابات ہیں پہلا خطاب آیت نمبر 6 میں ہیں امت کے لیے النبی اولا بالمومنی من انفسہم دوسرا آیت نمبر 9 میں ہے یا ای یاہی الدین یادین امنسکرعمت اللّہ علیہم تیسرا خطاب آیت نمبر اکیس میں ہے لقت خان لکم فی رسول اللہ عسوۃ الحاسانہ لمن خان ارج اللہ ولی ملاخر اور چوتھا خطاب امت کو آیت نمبر 30 میں ہے یا نسان نبی میاتمن کنبی فاہشتم مبینت یوزاف لذاب الفینی پانچواں خطاب امت کو تینتیس نمبر آیت میں ان المسلم نول مسلمات ولم تینتیس وقر نفی بویو تن تبر رج ن تبرجہلی تلولا اور چھٹا خطاب آیت نمبر چونتیس میں آیت نمبر چونتیس میں وسکر نمایتلا فی بوت کن نبنایات اللہ و الفکمہ امت کو ساتواں خطاب آیت نمبر چھتیس میں ہے ماکان علی ممین اللَّهُ ممینہ تن ادا يَكُونَ لَهُمُ رسول مِنْ امرحم امت کو آٹھواں خطاب آیت نمبر چالیس میں ہے مکان محمد العبا حدم ولا رِجَالِكُمْ رسول اللہ اللَّهِ وَخَاتَمَ النبین نواں خطاب اکتالیس نمبر آیت میں یا الذین امن اسکر اللہ ذکر کسی اور دسواں خطاب امت کو آیت نمبر ترپن میں ہے ففٹی تھری یادین امن البی اللہ تو غیر ناظرین یہ امت کو دسواں خطاب تھا گیارہواں خطاب بھی آیت نمبر ترپن ہی میں ہے ماکان الکمتوز و رسول اللہ ولا ان تن کیجادی باد ابادا اور بارہواں خطاب آیت نمبر ستر میں ہے تو یہ بارہ خطابات نبی علیہ السلام کو اور بارہ امت کو تہذیب تبلیغ اور تشجیل المبلغ کے لیے صورت میں رسم باطل کی بھی تردید ہے عرب کی رسم یہ تھی کہ جو کسی کو بیٹا کہہ دیتا متبنہ منہ بولا بیٹا وہ اپنے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا میراث کے میں بھی اس کا حصہ ہوتا تھا اور اس کی بیوی کو کے ساتھ نکاح حرام مانا جاتا تھا طلاق یا بیٹے کی فوت ہونے کے بعد تو اللہ نے نبی علیہ السلام پہ یہ رسم توڑ دی زید رضی اللہ تعالیٰ ہو کے نکاح میں زینب رضی اللہ عنہ آئیں طلاق کے بعد ان سے اللہ نے ان سے نکاح نبی علیہ السلام کو کرا دیا ان کا نکاح تین مثالیں ابتدا میں ذکر ہو رہی ہیں سرس میں باطل کی تردید کے لیے ماں جال اللہ علیہ رجولمن قلبین فی جو فی جس طرح کے ایک دل میں ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے تو اسی طرح ایک کائنات کے دو آلیہ نہیں ہو سکتے ایک جہان کے دو خدا نہیں ہو سکتے یا جس طرح ما جالا زواجو کم اللہ تو ظاہر جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں تو غیر اللہ تمہارے کہنے سے الہ نہیں بنتا تمہارے منہ کے بول سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بنتی اسی طرح غیر اللہ تمہارے منہ کے بول سے ماں نہیں الہ نہیں بنتا اور جس طرح تمہارے منہ کے بول سے پیوی ماں نہیں بنتی اسی طرح غیر نبی نبی نہیں بنتا متنبی نبی نہیں بنتا وما جل دیا کم تمہارے ادعیا تمہارے بیٹے نہیں ہیں سلبی ان کے طرح حقوق ان کے نہیں ہیں تو غیر نبی نبی نہیں ہے غیر اللہ الہ نہیں ہے یہ تین مثالیں یا نبی اتق اللہ تفسیر خازن نے لکھا ہے عہد کے بعد مکے والوں نے وفد بھیجا مکے والوں نے وفد بھیجا کہ تم ہمارے آلیہ کو شفا مان لو تو ہم تمہارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو منافقین نے کہا ٹھیک ہے نا بس شفارسی مان لو تو اللہ نے یہ آیتیں بھیج دی کہ نہ کافروں کی ماننا نہ منافقوں کی ماننا یا یون نبی و اتقل اے نبی ڈریے اللہ سے تو نبی تو ڈرتے تھے امر لدوام ہے دم الت تقوا اے نبی تقوی پہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیے قائم اور دائم رہیے ہمیشہ ہی تقوی پہ قائم رہیے ابن کثیر نے تلق ابن حبیب سے ذکر کیا ہے اتقوا تقوا کسے کہتے ہیں انتا عمل اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ تو عمل کر اللہ کی میں داری نور من اللہ ہوگا نور پر اللہ کی طرف سے روشنی پر ترجو ثواب اللہ تو امید رکھتا ہے اللہ کے بدلے کا اللہ کس طرف سے ثواب کا و ان تطرو کا اللہ اور چھوڑ دے تو اللہ کی نافرمانی کو تو نور من اللہ نور پہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے مخافت عذاب اللہ اللہ کی کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے تو تقوی کسے کہتے ان تام البطاط اللہ عالٰ نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترو کا معاسیت اللہ عالانور مخافت من اللہ اتق اللہ ہمیشہ ڈرتے رہی اللہ ولاۃ تیل تتیل نہ اور تابع داری مت کیجیے کافروں کی کہ مسئلہ چھوڑ دیں مسئلے کا بیان نہ چھوڑنا والمنافقینہ اور تابیداری نہ کیجیے منافقوں کی کہ مسئلے میں نربی پیدا کر دے کیونکہ کافر کہے گا نیب حق بیان نہ کرو اور منافق کہے گا ذرا گزارا کرو تو نہ کافروں کی مانیے نہ منافقوں کی مانیے ان اللہ کان علیما علی حکیمہ بے شک اللہ ہے جاننے والا اور حکمتوں والا و تبی مایوح علیہ کمربی کا اور تاب داری کیجیے اس کی یہ تیسرا خطاب ہے نبی علیہ السلام کو جو نازل کی وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ان اللہ کا نبی ماتا ملو نبیرا بے شک اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار اب توکل علی اللہ یہ تشجیح ہے اور تسلی ہے اور وہم کا جواب ہے ایک وہم کا جواب وہ توکل آل اللہ اور توقل کیجیے اللہ پر و کفا بلّہ وکیلا کافی ہے خاص اللہ ذمہ دار وکیل ما جعل اللہ رجولن نہیں ٹھرائے اللہ نے یہ اتقل کے ساتھ متعلق خیرابت اس کا یہ ہے کہ ایک دل میں بس ایک ہی ذات کا ڈر ہونا چاہیے لا یکون فی قلبی کا تقوا غیر اللہ ہے. آپ کے دل میں غیر اللہ کا تقوع نہ ہونا چاہیے نشا پوری نے لکھا اور زہار کا حکم جو اس صورت میں آ رہا ہے زہار کا مسئلہ یہ حکم سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ آئے گا ما جال اللہ رجول من قلبین نہیں ٹھہرایا اللہ نے ایک آدمی کے لیے دو دل فی جو فی اس کے سینے میں پیٹ میں و ما جال اور نہیں ٹھہرا اللہ نے تمہاری بیویوں کو اللہ یہ وہ بیویاں تو ظاہر من کہ تم زہار کرتے ہو ان کے ساتھ ان میں سے اما ہاتھی کم اللہ نے نہیں ٹھہرایا ان کو تمہاری مائیں مائیں تمہاری نہیں بنایا وہ ما جالا ددعیا اور نہیں اللہ نے تمہارے متبناؤں کو یعنی مو بولے بیٹھوں کو ادعیا کم منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے نہیں ٹھہرایا اب تمہارے سلبی بیٹھوں کی طرح حقیقی بیٹوں کی طرح بخاری کی روایت قاضی صاحب نے تفصیر مظہری میں ذکر کی ہے نبی علیہ السلام سے سنا تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من ادا غیر ابھی وہ عالم ون غیر ابی فل جنت علیہ الحرام جو اپنی نصب کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑے اور یہ جانتا بھی ہو کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے تو اللہ اس پہ جنت جنت اس پہ حرام ہے بخاری کی حدیث قول قولکم بھی اف کم یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ پر واللہ اللہ کو حق اور اللہ بیان فرماتا ہے حق و ہوا یا اور اللہ سیدھی راہ دکھاتا ہے تمہیں سیدھی راہ دکھاتا او دم اے ان ہم نسبت کرو ان کی اپنے آبا کی طرف جن کے بیٹے ہیں بس ان کی طرف ہی نسبت ان کی کیا کرو ہوا اقست و اند یہ بہت انصاف کی بات ہے اللہ کہ ہاں زید ابن محمد نہ کہو زید ابن حارثہ کہو فع الم تالم آبا مگر تم نہ جانو ان کے باپ کون ہیں تو فی خوان کم پھر بائی ہیں تمہارے دین میں و اور تمہارے دوست ہیں علیہ سعل کم اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ بھی فیما اختہ تم بھی ہی اس میں جو تم خطا ہو گئے اس میں علیہ سل علیہ کم جنا ہوں دقائے کو میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہی آئے تو عام ہے جب عام لوگوں کا بغیر قصد کے گناہ گناہ نہیں ہے تو نبی کا تو ارادہ گنا کا نہیں ہو تم نجد لہو آزما صورتحا میں گزر چکا نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ بھی اس میں کہ خطا ہو جاؤ تم جس میں ولاکمات ما تعمدت قلوبکم لیکن گناہ ہے اس میں جو قصد اور ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے اب الحسن قلابازی تعارف میں لکھتے ہیں تعارف تصوف اور سلوک کی بہترین کتاب ہے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں لول تعارف لما عارف تصوف اگر قلابازی کی تعارف نہ ہوتی تو لوگ تصوف کو جانتے بھی نہیں وہ لکھتے ہیں ذلات انبیاء کی وہ گناہ نہیں ہوتے کیونکہ ان کا قصد اور ارادہ گناہ کا نہیں ہوتا گنا تو وہ ہے ماتام مدد قلوب جو قسط کیا ہو تمہارے دلوں نے وقان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ان اولا بل من نمن یہ پہلا خطاب ہے امت کو نبی بہت محبوب اور گران ہے مومنوں پر اپنے نفسوں سے زیادہ النبی نبی اولا بالمنی نمین یعنی نبی بہت مہربان ہے مومنوں پر ان کے اپنے آپ سے زیادہ تو اپنے آپ پہ اتنا مہربان نہیں ہوگا جتنا اللہ کا نبی تجھ پہ محروبان ہے یہ مانا یا اولا بل مومنی نزدیک اور قریب ہوگا نبی مومنوں کو اپنے آپ سے زیادہ کیا مانا یعنی مومن اپنے آپ سے زیادہ محبت نبی سے کریں گے نبی سے کریں گے اپنے آپ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کریں گے یا تیسرا معنی ان نبی اولا بل مومنی نمن انفسم اے تات ان نبی اولا بل مومنی نمن تاط یا انفسم نبی کی تابے داری مومنوں پر لازم ہے نزدیک ہے اپنے نفسوں کی تابے سے زیادہ ایک معنی دوسرا ایک مفصر نے کیا نبی گران ہوگا محبوب ہوگا مومنوں کو نبی قریب ہے مومنوں کے من انفسم ان کی روحوں کے سے زیادہ اپنی روح سے زیادہ نبی قریب ہوگا تمہارے کیوں تمہاری زندگی نبی کی اتات کا نام ہے اذا دعاکم لما یحییکم تمہاری زندگی نبی کی اطاعت کا نام ہے تو جب نبی تمہیں بلائے اس طرف جو تمہیں زندہ کرتے کرنے والی چیز ہے تو تم نبی کی تاب داری کرو ان نبی و اولا بل و منینا من نبی محبوب ہے مومنوں کو یا مہربان ہے مومنوں پر ان کے سے نفسوں سے زیادہ نفسوں سے زیادہ واضواجو محات اور بیویاں نبی علیہ السلام کی مائیں ہیں ان کی مائیں ہیں ان کی فی تحریم نکاحی و وجوب تعظیم نکاح کی حرمت میں اور تعظیم کے وجوب میں لاف التوریس و صطر امام نصفی حنفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں میراث اور صطر میں نہیں ہیں مائیں ہیں لیکن پردہ کریں گے ان سے یہ وہ مائیں نہیں جن سے پردہ نہیں اور میراث میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے لاف توریسی و سطری بلفی تحریم ان نکاحی و وجوب تعظیمی یا بعض علماء فرماتے فل ادبی و حرمت نکاح لافل حجاب المیراث ایک ہی بات ہے تو نبی محبوب ہوں گے مومنوں کو ان کی نفسوں سے زیادہ یا مہربان ہیں مومنوں پر ان کے آپ اپنے آپ سے زیادہ اور بیویاں نبی علیہ السلام کی مائیں ہیں مومنوں کی اور ماں کے بارے میں کوئی کسی نہیں کہ کسی کو نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے ہنسو یہاں ایک مولوی صاحب نے البسائر میں لکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے البصاعر مولانا حمد اللہ جان ڈاگے صاحب کی کتاب ہے وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ سماول اموات کے مسئلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ فتوہ عائشہ کا مردے مردے نہیں سنتے یہ لائق ہے اس بات کے کہ اس کے پیچھے ہنسا جائے تو ماں ہے نازوا جو مہاتم کیسے اس کے پیچھے ہنستے ہو کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا فلان کلمہ بھی پڑتا ہے آپ کو ماں نہیں مانتا کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے وہ کہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسکرا کہ ہاں سچ کہہ رہا ہے میں اس کی ماں نہیں ہوں کیونکہ میں ام المومین ہوں ام المنافقین تو نہیں ہوں تو عائشہ ام المنین ہے ام المنافقین نہیں ہے اور نہ ہی ام المتدین ہے وولرحام باد مولا بعدن فی کی تاب اللہ ہے اور رشتہ دار بعض ان کے نزدیک ہے بعضوں کے فی کی تاب اللہ اللہ کے حکم میں میراث کے قانون میں اولا لیکن فعلوں کو اولا میراث کے قانون میں من المومنی مومنوں میں سے مہاجرین اور مہاجرین میں سے یہ تخصیص باد تعمیم ہے کیونکہ جو مومن ہجرت نہ کرے اسے بھی میراث میں حصہ نہ دو اللہ ان الولا اولیا کم معروفہ اللہ بمانے لاکن استثنا منقطع ہے ہاں کا انطف الو لاکن فعلکم لیکن تمہارا کرنا کرو تم تمہارا فعل الا اولیا کم اپنے رشتداروں کے ساتھ معروف نیکی کا یہ لازم ہے لاکن فعلقم الیا کم معروف لازمن کا نزالی کفیل کتاب مستورہ ہے یہ اللہ کے حکم میں لکھا ہوا اب چوتھا خطاب نبی علیہ السلام کو ویدا خزنہ مین نبی نَی یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے امبیا سے پکا وعدہ ان کا ومن کا اور آپ سے بھی لیا ہے اور نو علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا تھا میساخ پہلا میساخلا عبادۃ اللہ کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ گے اور دوسرا میسا کو صدق ہم بادہ ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرو گے تو یہ وعدہ علماء سے بھی لیا گیا نا کہ ید عبادت اللہ و صدق ہم بادہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور اپس میں ایک دوسرے سے یوادون فی ما مابۂ علماء ربانین کی صفت علماء الآخرت اللہ یوادون فی ن ہوں اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے سے واخذنا نام ان ہمی غلیزہ اور لیا تھا ہم نے ان سے وعدہ پکا لیس علسینہ انصدقیم لام للعاقبت ہے انجام یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ پوچھے گا اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وعدل کافرین عذابً علیمہ اور تیار کیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے عذاب دردناک غلیزہ علیمہ یا علی الذین دردنان یادینامنت کو دوسرا خطاب اور یہ واقعہ احزاب کا جنگ احزاب یا جنگ خندق ہجرت کے چوتھے سال ہوئی تھی اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھو دی گئی تھی مدینہ منورہ کے ارد گرد نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ کافر اب مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکیں گے مہاجرین کی عمارت زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں تھی ان کا جھنڈا اور لیواول انصار سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا کچھ دن ان احزاب نے گروہوں نے محاصرہ کیا لیکن اللہ نے ان پہ طوفان بھیج دیا ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور سب کچھ ختم کر دیا ان کا یا یادینہ اسکروا نعمت اللہ علیکم او مومنو یاد کرو نعمت اللہ کی جو اللہ نے کی ہے تم پر اے اش قروبے الرسول اللہ کی نعمت کو یاد کرو اشکرو قرو الرسول اللہ کے رسول کی تابداری کے ساتھ شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا اشکرو بیت الرسول رسول اس جات کم جنو جب آئے تھے آپ کے پاس لشکر فارسلنا علیہم مریحن تو بھیج دیا ہم نے اس پر ریحن تیز ہوا کو ہوا طوفانی وہ جنود اللہ تروہا دوسرے لشکر کو جن کو تم نہیں دیکھتے تھے وہ فرشتوں کا لشکر آیا تھا وہ اللہ حبی ماتا ملونہ اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا اس جا حکمن فوقی کم ومن اسفل من یہ ما اس جات کم سے بدل ہے اس جاؤ جب آئے تھے یہ احزاب سارے گرو مشرکوں کے جمع ہو کے آئے تھے من کم تمہارے اوپر کی طرف سے شمال کی طرف سے بنی غیطفان آئے تھے وہ من اسفلا من اور تو نیچے کی طرف سے مغربی طرف سے بنو اسد آئے تھے وہی زاغت البسارو اور یاد کرو کہ نکل گئی تھی آنکھیں در کی وجہ سے زاغت بٹ عراوت بسترگی و اقبال قلوب الحناجرا اور پہنچ گئے تھے دل گلے تک حناجر یہ یہ مرکن گلے کی یہ گانٹ نہیں ہوتی دا ہوٹا دمارا دیز ہے تم مرکن ترسی دلی عزلہ و تزن نونہ بلا ہی کیونکہ جب انسان ڈرے اور خفا ہو تو اس کا دل پھول جاتا ہے تو پھر سینہ تنگ ہوتا ہے دل منہ کو آتا ہے حناجر اور گمان کر رہے تھے تو اللہ کے بارے میں گمان مومنوں کا گمان امداد کا اور منافقوں کا گمان وعدہ خلافی کا تھا اللہ پہ معاذ اللہ منالی کب تلی المومومومومومومومومومومنون یہاں امتحان کیا گیا تھا مومنوں کا اس وقت وزل زلزالن ذلزالن اور جل، جل، جل، جل، جلکائے گئے تھے جھڑکنے کے ساتھ جھڑکولی شوپ جھڑکولسرا یہ کنایا ہے بہت مصیبتوں سے بمائے استقامت مصیبتیں تو بہت آئی تھی لیکن ان کو اللہ نے استقامت بھی دی تھی ذلزلو زلزالا شدیدہ اور جھڑکلائے گئے تھے جھڑکانے سخ کے ساتھ وہی ذیقل المنافقون اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ یہ منافقوں کا بیان ہے جن کے دلوں میں مرث تھا ما والدن اللہ ہو رسول اللہ کے وعدہ نہیں کیا ہمارے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مگر دھوکے کا الطفتم <مِّنهُم> ہم اور یاد کرو کہ کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے یاہل یسرب او یسرب والو مدینے منورے کا پرانا نام یسرب ہے یسرب بمانے حال لیکن حدیث میں آتا ہے لا تقولو للمدینہ اب نہ کہو تم مدینہ کو یسرب ومن قال قالہ لمدینہ تی یسرب فلیس اللہ جس نے مدینہ کو یسرف کہا تو یہ اللہ سے معافی مانگ لے اب بھی بعض شعرا یسرف کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے یسرف ملامتی اور بے خیری کو بھی کہتے یسرف ایک آدمی تھا امالیکہ میں یسرب بنت عمیل یہ پہلے یہاں آیا تھا اور آباد ہوا تھا اسی کے نام سے بس یہ پڑ گیا تو وہ کہا تھا ان منافقوں نے اے مدینے والو لا مقام حکم نہیں ہے طاقت تمہارے لیے کھڑے ہونے کی فرجیو ہو تو واپس ہو جاؤ مدینے چلے جاؤ مومنوں کو کہہ رہے تھے یا واپس ہو جاؤ مشرقوں کے دین کی طرف ان کے دین کو مان لو ویستا فَرِيقٌ فری قومن ہم اجازت مانگ رہا تھا گرو ان میں سے نبی علیہ السلام سے اور کہہ رہا تھا یقیناً ہمارے گھر اورتن پر دے کے ہے وہاں کوئی انتظام نہیں ہے وما ہی ابھی اورا اور نہیں تھے یہ گھر ان کے پردے کے عیدون اللہ فرارا یہ ارادہ نہیں کرتے مگر بھاگنے کا جنگ سے جنگ سے بھاگنے کا ارادہ تھا ان کا ولاد خلت علیہ منقطار رہا اور اگر داخل ہو جاتے یہ کافر ان پر مدینہ منورہ کے اطراف سے سمسل الفتنتہ پھر پوچھتے ان سے شرک کے بارے میں لاتوہا تو یہ آ جاتے شر کے کلمے کو وما طلب بسو بہا اللہ یسیرا اور یہ وقت نہ گزارتے شرکیہ کلمہ پڑھنے پر مگر تھوڑا سا بہا بل اسابت اللہ بل ایجابت اللہ قلیلہ ان مشرقوں کی ایجابت پر یہ وقت نہ گزارتے مگر تھوڑا سا قطادہ نے نہیں لکھا والا قط کان اللہ اور یقیناً تھے یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ من قبل اس سے پہلے لاول لدوار کہ یہ لوگ نہیں پھیریں گے پیٹ پیٹ نہیں پھیریں گے وعدہ کیا تھا لیکن پھر بھی وعدہ توڑ دیا ایک وعدہ تو کیا تھا صحابہ نے وہ پورا کر دیا ان ظالموں نے یولون الدبارہ فنق عز انہوں نے وعدہ توڑ دیا عذاب سے پہلے عہد کے بعد وعدہ کیا تھا انہوں نے وہ عبد عہد اللہ مسول اور ہے وعدہ اللہ کا اس کے بارے میں پوچھا گیا پوچھا جائے گا کلئی انفروکم کہہ دیجئے ہرگز فائدہ نہیں دے گی تم کو الفرار بھاگنا انفرار تم اگر تم بھاگتے ہو من الموت ممو ذیل الموت موت کی جگہوں سے اویل قتل یا شہادت سے وحید اللہ تمت اللہ قلیلا تو اس وقت تم فائدہ نہیں لے سکو گے مگر تھوڑا سا دنیاوی ابشر تصف تصرف کی تردید انجمیل جمیل خلق قل منزل دیا سم و من اللہ کہہ دیجیے کون ہے وہ ذات جو حفاظت کرتا ہے بچائے گا تم کو اللہ کے عذاب سے نارا دبی سوا اگر اللہ ارادہ کر دے تم پر عذاب کا اور برائی کا تو کون بچائے گا تم کو اور کم رحمات اگر یا ارادہ کر دے اللہ تم پر رحمت کا مہربانی کا تو اللہ کی رحمت کو, کو کوئی دور کر سکتا ہے نہیں اللہ ملامان علیماۃ موتی علیما منات وال جد اکثر فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام یہ ذکر کیا کرتے تھے اللہ لا مانع لما آتی اے میرے اللہ نہیں ہے منع کرنے والا اس کا جس کو تو دیتا ہے اور نہیں ہے کوئی دینے والا ولا موت لما منع تھا جس سے تو منع کرتا ہے ولا انفز الجدی منقل جد اے اللہ تیری شان کے مقابلے میں کسی کی شان بھی فائدہ نہیں دیتی تو کون بچائے گا تم کو ولاجوندنلّہ ولی ولا, وَلَا نصیرہ اور نہیں پائیں گے یہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امدادی قدی عالم اللّہ المعوقین امن کم یقیناً جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو بند ہوتے ہیں تم میں سے جہاد سے معوقین محاق معویق لازمی معنیٰ بند ہوتے ہیں یا متعدی معنیٰ بند کرتے ہیں لوگوں کو تم میں سے ولقائلینہ اور وہ کہنے والے کو اللہ جانتا ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں حالما الینا کہ آ جو ہماری طرف آ کے تم بھی گھر میں بیٹھ جاؤ تم کیوں جا رہے ہو جہاد کے لیے ولایات نلبا صلی اللہ کلیلہ نہیں آتے یہ جنگ کی طرف مگر تھوڑے سے زبانی لسانی جھگڑا کرتے ہیں اشن علیکم بہت بخیل ہیں تمہارے فائدوں پر فیدا جال خوف بس جب چلا جائے ڈر تو رائے تو ہم تو دیکھے گا ان کو انضورو نہیں لے کا جب آ جائے ڈر تو دیکھے گا تو ان کو ڈر یعنی جہاد کا موقع آ جائے خوف دشمن آ جائے تو تو دیکھے گا ان کو انضورو نہیں لے کا یہ جی دیکھتے ہیں تیری طرف تدور آ کہ پھرتی ہیں ان کی آنکھیں تدور دور پھرنا ایسے ان کی آنکھیں ارد گرد پھرتی ہیں کل کلی یقشا من الموت ایک دوران عین اللہ جیسے پھرنا اس آدمی کی آنکھوں کا جس پر غشیلائی ہو موت نے زن قدن نذا کی حالت میں انسان کی آنکھیں اس طرح پھرتی ہے تو اس طرح یہ بھی دشمن کو دیکھتے تدور آیون فیدا ذہب الخوف پس پہ جب چلی چلا جائے ڈر دشمن تو سلح تو پھر ملتے ہیں تمہارے ساتھ بیل السنت ان, ان بہت تیز تیز زبانوں کے ساتھ حداد تیز اشحت نال الخیر بہت حریث ہے مال غنیمت کے خیر سے مراد مال غنیمت اس کے بہت حریث ہے الائی کلم یو مینو فاہبۃ اللہ یہ لوگ انہوں نے ایمان نہیں لایا تو برباد کر دی اللہ نے ان کے عملوں کو اور یہ برباد کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو وکانہ ذالی کا اللہ ہی اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان یا سبو ن اللہ یہ گمان کرتے ہیں گروہوں پر کہ ابھی نہیں گئے احزاب تو چلے گئے لیکن یہ گمان کرتے ہیں کہ ابھی تک گئے نہیں ڈر پھر بھی پھر نہ آ جائے وَيَا عتلا زابو اگر آ جائیں یہ گرو یو لن ہم بادونہ فل آراب تو یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش یہ منافقین رہنے والے ہوتے دیہاتوں میں یس علونان امبا پوچھنے والے ہوتے تمہارے حالات کے بارے میں لوگوں سے دیہات میں ہوتے کیا ہوا کیسے ہوا کیا بنا بس اخبار ہی دیکھتے رہ جاؤ ولو کانو فی کما قاتل اللہ خلیلا گرو <وَرَحُكُو> اگر ہوتے تم میں موجود تو جنگ نہ کرتے یہ منافق مگر تھوڑا سا تھوڑی سی لڑائی جھگڑا زبان کی کالیاں والیاں اب تیسرا خطاب امت کو لقد کان فی رسول اللہ عسوت حسنہ یقینا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوت حسنہ سو بمانے اقتداء حسنہ بہتر تکون ماہو ہے سکانہ لمت تخلفانہ تفصیر تبری ابر جریر لکھتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤ نبی جہاں بھی جائے جہاد کے لیے ان سے پیچھے نہ رہو تمہارے لیے اقتدا ہسانہ نبی میں ہے یا ہساناتن سال حتل اقتداء سالحتل تو اس حسانہ حدیث میں بھی آتا ہے بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے اناحسن الحدیثی کتاب اللہ وحسن الحدی حدی ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ کی ہدایت ہے وشر شر العمور اور امور میں شر بدترین امور وہ بدعات ہے بدعات ہے تلقت کا لکم فی رسول اللہ ہی حسنہ بے شک ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اس حسنہ بہترین نمونہ خوبصورت نمونہ اور طریقہ اور اقتدا اور فی رسول اللہ کہا جامعیت کی طرف اشارہ ہے فی اکل یا فی شرب یا فی قیام یا فی نومی یا فی قعود رسول اللہ نے کہا فی مشی رسول اللہ بھی کا بلکہ فی رسول اللہ اللہ کے نبی کے ہر ہر طریقے میں تمہارے لیے اسو حسنا ہے اقتداء کا نمونہ بہتر ہے اسی لیے وہ شاعر کہتے ہیں فی رسول اللہ ہی مارا اسوتن فی رسول اللہ ہی مارا اسوتن سنت او است مارا قدوۃن اللہ کے رسول میں میرے لیے اسوا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میرے لیے قدوہ ہے میرا امام ہے میں اس کا مختدی ہوں لمن کا نا یرج اللہ یہ ماں قبل سے بدل ہے اس کے لیے جو ہو کہ امید رکھتا ہو اللہ کی اجر کا یرج اللہ یا اللہ کی رضا قولی عمل آخر اور آخرت کے دن کا وہ ذکر اللہ کثیر اور یاد کرتا ہے اللہ کو زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ یاد کرنا کیا ذاکر اللہ متبی ان مری ابن جوزی زاد المسیر میں مانا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتا ہے یعنی تابے داری کرتا ہے اللہ کے حکموں کی متبی انیا و ہی اب ذکر کثیر کسے کہتے کرتبی ہی لکھتے ہیں ہر وہ ذکر کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو تو کثیر ہے اگرچہ کمیت میں تھوڑا ہو عادت میں تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ کثیر ہے کیونکہ مراد کثیر المنفعت ذکر ہے بغیر اخلاص کے ذکر قلیل ہے اگرچہ کمیت زیادہ ہو قرطبی نے لکھا اور یہ جو حلقے بنا لیے ذکر کے اور س جہرن ذکر کرتے اس میں کیا اخلاص یہ سارا ریا ہے ریا ان پیروں نے مریدوں کی حلقے بنا کے ذکل بالجہر کی بیداد کو رائج کر دیا اللہ انہیں ہدایت دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو اللہ امت کو ان کے شر سے بچائی یہ ہیں تفسیر روح رحلمانی میں بہت اچھا کلام ہے آلوسی صاحب لکھتے ہیں ذکر کثیر وہ ہے کثیر المنفات جس میں شروع ثلاثہ ہوں تین شرائط ہوں ایک ذکر مفید مفید اور مرکب تام ہو کلام مفید اور مرکب تام مفرد نہ ہو مرکب ناقص نہ ہو تام المانہ ہو یہ اسی لیے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت صاحب تحفہ ابراہیمی میں کہ اللہ کے نام نامی کا اس میں گرامی کا یہ ذکر اللہ اللہ اللہ یہ ذکر نہیں ہے اسے مرکب مفید بنانا ہے مرکب تام تو وہ اس کا طریقہ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ, اللہ تو یہ اب مرکب مفید ہوا یا اللہ ہو یہ بھی مرکب مفید ہے اس طرح اللہ کا ذکر کیا کرو دوسرا طریقہ نبی علیہ السلام کا سے منقول ہو ذکر کثیر وہ ہے جو بطریقے منقول منشارے ہو اپنی طرف سے مروجہ طریقے بنا کے یہ ذکر کے طریقے آج کل دیوبندیت کے نام پہ یہ لوگ دھبا ہیں اتباع رسول چھوڑ دی گئی عبادات میں بھی اور تیسرا علوسی لکھتے ہیں استحار قلبی کے ساتھ ہو مانے کا استحظار ہو دل میں جو تہ رہا ہے تو وہ ذکر اس کا معنی تیرے دل میں ہو اور پھر لکھتے ہیں یہ ذکر کثیر ہے اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو وہ ذکر قلیل ہوگا ما کا ناعلیٰ صبیل اخلاصِ ولفاہ میں موافق شریعہ جو اخلاص کے ساتھ ہو استضار معنیٰ کے ساتھ ہو قلبا اور شریعت کے موافق ہو تو یہ ذکر کثیر ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی شرط فوت ہو گئی تو یہ ذکر ف ذکر قلیل اللائی و یہ ذکر قلیل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں جیسے ذکر مفرد اللہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کتاب الرد میں یہ ذکر بے ہے تو اللہ ہو میں نیت ندا کی کرو گے تو یہ ذکر کثیر ہوگا اب یہ ہو, ہو, ہو یہ کون سا ذکر ہے اپنی طرف سے بنا دیا وزکر اللہ کثیر اور یاد کرتے اللہ کو بہت بہت غلم مارال مومنون الحزاب جب دیکھ لیے مومنوں نے گروہوں کو دیکھ لیا کالو تو کہ ما وادن اللہ و یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے و صدق اللہ رسولو اور سچ کر دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وعدہ سچ بولا تھا ما اللہ ایمان و تسلیمہ اور نہیں زیادہ کیا ان کے لیے مگر ایمان اور تسلیم ایمانم اموادی ہی و تسلیم ہی اعتماد اللہ زیادہ کر دیا نہیں زیادہ کیا ان احزاب نے ان صحابہ کے لیے مگر ایمان ایمانی اثرات بیوادی ہی و اور تابیداری اللہ کے قانون کی اللہ کے حکم کی من المومنی جالن سدقو ماحد اللہ علیہ بعض مومنوں میں سے مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ وعدہ جو وعدہ کیا تھا اللہ پر اللہ کے ساتھ اس پر وہ سچ کر دیا جل چلے گئے شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے فمن ہمن قگا نہ وعدے کو سچ کر دیا تو فمن ہمن قذا نخبہ بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے اپنا نیٹا پورا کر دیا شہید ہو گئے ومن ہمینتظر اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں معینتظر یہ میتظر میں مفسرین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کا اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا یہ انتظار شہادت کا کر رہے ہیں یہاں انس نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے متفق کنال بخاری اور مسلم کی ابن جوزی نے زاد المسیر میں بھی ذکر کی ہے انس ابن مالک فرماتے ہیں غابا امی ابن نظر عن قتال بدر میرا چچا انس ابن نظر بدر کے قتال میں غیر حاضر تھا نہیں شامل ہوئے تھے بدر میں پلما قدمہ جب آئے تو قالا فرمایا غب تو ان اول قطال قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین میں اس پہلے قتال سے غیر حاضر تھا جو قطال نبی علیہ السلام نے مشرکوں کے ساتھ کیا لِن اشادنی اللہ قطال اگر اللہ نے مجھے دوسرے قتال میں حاضر کر دیا اور موقع دے دیا تو لئی معناؤ میں اللہ کو دکھا دوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں اللہ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں اللہ کو دکھا دوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں اگر جہاد ہوا تو فلما کان یوم جب خود کا دن تھا تو ان کا لوگ بکھر گئے تو فقال انس نے نظر نے فرمایا اللہ انی ابری اوئی کا مما جا بھی ہاؤلائی یعنی المشرق نواتر کما ثنا ہاؤلائی اللہ میں بیزار ہوں تیری طرف تیری طرف رجوع کرتا ہوں ان کے عمل سے بیزار ہوں جو عمل کیا ان مشرقوں نے اور اوزر پیش کرتا ہوں تیرے در میں اس کا جو کیا ان صحابہ نے بس یہ کہہ کے کہ اللہ نیو ابر ریو علئی کما جا بھی ہاؤلائی یعنی المشرق نوا تذرو علئی کما سنا ہاؤلائی سما مشا بھی صیفی پھر اپنی تلوار لے کے چل پڑے فلقیہ سادب نماز تو راستے میں سادب نے مواز انصب نے نظر سے ملے اور فرمایا فقال اے و سعاد انصب نے نظر نے فرمایا او سعد راستے سے ہٹ جاؤ اللہ ہی نیلا جی دوری حل جنت وحد قسم ہے اللہ کی میں جنت کی خوشبوی کو محسوس کر رہا ہوں خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں دونوں وحدن عہد کے کنارے سے عہد کی طرف سے قال انس انس نے فرمایا وفو نہ ہو بین القتلا پھر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ انس ابن نظر کہاں چلے گئے شہیدوں میں ہم نے اسے پایا لیکن کیسے پایا بھی بزوں و سمانون جراحتن بن زربتم بس وطا نتم برمحن ورمیتم بسمن اللہ کچھ اوپر اسی زخم تھے ان کے بدن مبارک پر کچھ تلواروں کی وجہ سے کچھ نیزوں کی وجہ سے کچھ تیروں کی وجہ سے قد مت سیلو بھی ہی ایسی حالت تھی ان کی کہ مسلح کیا گیا تھا ان کا ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی معلوم نہیں ہو رہی تھی مما عورفو عد ان کے ان کو کوئی پہچان لے اللہ اختہو ما عرف احد کسی نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے گوشت کا ایک ڈھیر پڑا ہے خون سے لت یہ کون ہے لیکن اناصب ابن نظر کی بہن آئی اس نے پہچان لیا اپنے بھائی کو بھی بنانی ہی اپنی انگلی کے ایک بند سے یہاں کوئی نشانی تھی زخم کی یا تل وغیرہ تھا تو اس سے انہوں نے پہچان لیا فقال انسن تو انس فرماتے ہیں فقنق انز نزلت حا دل آیا فی ہی وفی ہی یہ آیت انس ابن نظر اور اس کی طرح اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے رجال من المنی نا رجالن صدق اللہ علیہ وما بدلو تبدیلا مومنوں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے سچ کر دیا وہ کچھ جو وعدہ کیا تھا اللہ پر جس کا تو بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے پورا کر دیا نحبہ اپنا نیٹا یعنی اپنا لوز ومن ہم تظر اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تبدیلا اور انہوں نے نہیں بدلا اللہ کا حکم بدلنے کے ساتھ نہیں بدلا بس پورا کر دے لی اللہ الصَّادِقِينَ اللہ للہ یہ امتحانات اللہ لاتا ہے اس لیے کہ بدلا دیتا ہے انجام یہ ہو گیا کہ بدلا دے گا اللہ سچوں کو ان کے سچ کا وہی ادیبل اور عذاب دے گا اللہ منافقوں کو انشاء اگر چاہے اور یتوب علیہم یا مہربانی کر دے گا اللہ ان پر بھی انہیں بھی نفاق سے نجات دے دے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان ورد اللہ اللہ کفروبید واپس کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصوں کے ساتھ غیض دل کا ہو سکینہ لم ینالو خیرہ انہوں نے حاصل نہیں کی کوئی بھی خیر فتح پچیس روز بعد اللہ نے کافروں کو رسوا کر کے واپس کر دیا طوفانی ہوا آ گئی سب کچھ ان کا اڑا دیا وہ کف اللہ المومنین القطال اور اکافی اللہ مومنوں کو جنگ میں یا کف اللہ مین المن نین کے معنی میں ہے یہ کافی ہے اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ اور جہاد میں مکان اللہ قبیًَ عزیزہ اور ہے اللہ کبی زوراور طاقت والا عزیزا غالب ہر کسی پر وا رسم اچھا وانزل اللہ من اہل کتاب بنو قریضہ کی طرف اشارہ ہے اور اتار دی اللہ نے ان لوگوں کو زاہ رم جنہوں نے امداد کی تھی من اہل کتاب اہل کتاب میں سے ان احذاب کی اللہ نے ان کو اتار دیا من سیاسی ان کے قلوں سے سیاسی اونچی جگہ کو کہتے بیل کے کب کو بھی سیاسی کہتے ان کے اونچے اونچے قلعوں سے اللہ نے ان کو اتار دیا وقاضہ ففی قلو بھی ہم اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب روب اللہ نے ڈار دیا فریقن تقتلون و تاثروں نہ اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور قیدی بناتے تھے دوسرے گروہ کو اس بنو قریضہ نے کہا ہمارا فیصلہ ساتھ کرے تو جب سات کو لایا گیا جب یہ زخمی ہوئے تھے آزاب میں تو گدے پہ بیٹھا کے لایا گیا گدا اس زمانے کی اچھی سواری تھی اچھی سواری تھی کوئی آر اور شرم نہیں تھا تو جب سعد آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے حلیف ہیں یہ تم پہ فیصلہ کرنا چاہتے کیا مرضی ہے تیری ان سے کیا کرے کیا جائے کیونکہ حذاب سے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تو غسل کر رہے تھے تو جبریل آئے اور فرمایا اللہ کے حبیب آپ نے اسلحہ رکھ دیا ہم نے تو ابھی تک نہیں رکھا اللہ کا حکم ہے بنو قرضہ والے کی طرف جاؤ انہوں نے جو راز باز کیا اور آحت شکنی کی احاب کے ساتھ راز باز کیا تعاون کا ان کو اطمینان دلایا آپ ان بنو قریضہ کو سزا دیجیے تو جب سعد فیصلہ کرنے والے مقرر ہوئے تو سعد نے فرمایا میرا فیصلہ منظور کرو گے وہ بنو قریضہ والو وہ مطمئن تھے ہاں تو جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا ہم اسے منظور کریں گے لیکن نبی علیہ السلام کی طرف حیا کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے تو اس طرح دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا ان کو بھی میرا فیصلہ منظور ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تو جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہو تو سعد نے کہا جوانوں کو قتل کر دو عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو غلام اور لونڈیا بنا دو اللہ آٹھ سو جوان ان میں سے قتل ہو گئے نبی علیہ السلام بہت خوش تھے اس دن اور ساتھ کو فرمایا لقد حکم تبی حکم الملک ساتھ تو نے اللہ کے فیصلے کی طرح کی رضا پر فیصلہ کیا ہے اللہ بھی یہی چاہتا تھا ان کا انجام اللہ اکبر اسے کہتے ہیں نبی الملاحم واور سا کمار رحم آج بھی یہودیوں کو یہ یاد ہے مسلمان بھول چکے ہیں اسی لیے یہودی مسلمانوں کے خلاف میں پیش پیش ہے اور اللہ نے میراث میں دی تم کو ان کی زمینیں ان کے گھر و اموالہم اور ان کے مال و اردن اے واد اردن اور اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ دوسری زمین کا لم تتو جو تم نے ابھی پائے مال نہیں کی وہ کون سی زمین تھی مقاتل فرماتے ہیں ابن زید بھی فرماتے ہیں وہ زمین خیبر کی تھی اور قطادر رحم اللہ فرماتے کننا ندسو انحا مکہ یہ مکہ کی زمین ہے آٹھویں سال ہجرت میں وہ ملی حسن فرماتے ہیں حسن بسی رحمۃ اللہ علیہ اور روم کی زمین ہے اکرما کا قول بہت اچھا ہے مظری نے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کلو اردن یوم ملقیامہ ہر وہ زمین اس سے مراد ہے جو قیامت تک مجاہدین فتح کریں گے اردن لم تا مخان اللہ عال کل شعین قدیرہ اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا یا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجی کا کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے ازواج نبی علیہ السلام ان کن تن حیات دنیا نبی علیہ السلات وسلام کی بیویوں نے جہاد میں غنائم کے آنے سے بعد مطالبہ کیا تھا اتفاق سے کہ ہمارے لیے خرچے میں اضافہ کیا جائے نو بیویاں تھیں اس وقت تو نبی علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور ایک ماہ تک ان بیویوں سے ازواج متحرات سے جدا رہے غرفہ میں گزارا اس وقت نو بیویاں تھیں ایک عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ دوسری حفصہ تھی تیسری امر حبیبہ چوتھی عمر سلمہ پانچویں صفیہ چھٹی میمونہ ساتویں زینب بنت جحش اور آٹھویں سودہ اور نویں جویریہ بنت تلہارس یہ نو بیویاں تھی اس وقت اور چار بیویاں نبی علیہ السلام کی اور ہے ایک زینب ام المساکین جو اس کے بعد نکاح میں آئی تھی اور ایک خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ جو فوت ہو چکی تھی ایک بن الحون میں سے ہے نبی علیہ السلام کی تین باندیاں بھی تھی باندیاں ایک ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے آخری فرزن پیدا ہوا ابراہیم دوسری ریحانہ اور تیسری شمعنا اور ایک زینب بنتے خزیمہ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور زینب بنت خزیمہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں فوت ہوئی ہیں اور باقی ساری ازواج متحرات نبی علیہ السلام کے بعد فوت ہوئی سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی وفات کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئی ام المساکین زینب بنتے جہش جینب رضی اللہ ام المساکین علماء نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں کا تعارف سیکھنا فرض کفائی ہے ضروری ہے تو ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے ہر بی, بی کی سیرت میں بہت سے عبرتیں اور سبق ہیں کیونکہ انہوں نے برائے را اللہ کے نبی سے سبق حاصل کیا اور تعلیم حاصل کی دین کی اور قرآن کی یا یونبی و قل ازوا جی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے ازواج متحرات سے ان کن تنت اورجنل حیات دنیا ایک مہینے بعد یہ وہی نازل ہوئی اگر ہو تم کے ارادہ رکھتی ہو دنیا کی زندگی کا وہ زینتہ اور اس کے ڈول سنگار کا اس کی زینت کا فتح عالین تو آ جاؤ آ جاؤ امتی وہ سرح کنّہ میں کچھ سامان دے دوں گا تم کو اور جدا کر دوں گا تم کو جدا کرنے کے ساتھ خوبصورت کچھ جامع جوڑا امتی وکنہ دے دوں گا تمہیں اور تمہیں اپنے سے الگ کر دوں گا کیونکہ نکی گی گیدہ خانہ نلنگان و سرکلی چرتا عزیز خان چرتا عزیز عبد الرحمان نہیں ہوتا پھر و ان کن تن اللہ اور اگر ہو تم کے ارادہ کرتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو یقیناً اللہ نے تیار کیا ہے لل محسناتی من کننا ہو نیکوں میں سے تم میں سے من کن من بیانیہ ہے تب نہیں سب محسنات تھی ازواج متحرات اجر عظیم اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے اجر بہت بڑا بہت بڑا اجر ہے تو نبی علیہ السلات وسلام نے اپنی ازواج متوارات سے پوچھا تو سب سے پہلے عائشہ اور حفصہ رونے لگی اور کا اللہ کے رسول ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول چاہیے ان کی خوشی چاہیے کوئی بھی زوجہ ایسی نہیں تھی جنہیں دنیا چاہیے تھی یا نسان نبی اور نبی کی بیوی بیویوں منیاتی بن نبی فواہشتم مبینتن جو کوئی بھی آ جائے تم میں سے بھی فواہشن فائشہ سے مراد نشوز اور سول خلق خلق ہے زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا ہے فائشہ سے مراد بداخلاقی ہے نافرمانی ہے کیونکہ نبی کی بیوی کبھی بھی بے حیائی نہیں کرتی تو جو کوئی بھی آ گیا تم میں سے نافرمانی کی طرف مبئی نتن ظاہر یومت کو چوتھا خطاب ہے یوزاف لذاب و تو دوچن کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب دوچن کرنے کے ساتھ وکانہ ذالی کا اللہ ہی اور ہے یہ اللہ پہ بہت آسان اللہ ڈبل عذاب دے گا کیونکہ مرتبہ اور عزت اور مقام جب بڑی ہو اونچی ہو تو پھر سزا بھی بڑی ہونی چاہیے خنت مین کن اللہ و رسولی اور جس کسی نے آجزی کی تم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کے لیے تو وطا عمل سالحن اور عمل کیا نیک نوتہاج رہا مرتین تو دے دیا جائے گا اس کو اجر ان کا بار بار مرتین تسنیال تکرار یا مررتین دو دفعہ ایک صحبت نبی کا اجر اور دوسرا نیکی کا اجر حدیث میں بھی آتا ہے من سنت سنتن حسنتن فل ہوا جاجرحا واجر من حاملہ بھی ومن سن سنت تن سیا تن فل وزرحا واج رومن جس نے ایک نیک طریقہ جاری کر دیا تو اس کے لیے اس کا بھی اجر ہوگا اور جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کا بھی اجر ہوگا اور جس نے برا عمل جاری کر دیا تو اس کے لیے اس برائی کا بھی بوجھ ہوگا اور جو اس برائی پہ عمل کرے اس کا بھی بوجھ ہوگا وا تدن اللہ رسکن اور تیار کیا ہے اللہ نے اس کے لیے رزق عزت والا نسا ان نبی لسطن کا حدم منسا اے بیوی و نبی علیہ السلاط کی نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح کا حد کسی ایک کی طرح من النساء دوسری عورتوں کے احد جب مضاف ہو جائے جمع کی طرف تو عموم کا معنی فائدہ دیتا ہے تم کسی ایک کی طرح نہیں ہو عورتوں میں سے لیکن خارا جا منہاد العمومی فاطمہ تو بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیہ عمرات و فرعون ل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک الحدتمن بنا سعید السایہ عالمہ تحصیل میں ابن جزئی نے اچھی بات لکھی ہے یہاں دوسری جلسفہ ایک سو اکاون من النساء جب احد جمع کی طرف مضاف ہو تو مانا تو عموم کا دیتا ہے لیکن اس عموم سے تین عورتیں خارج ہے خاص ہے خارج هذا العموم تین عورتیں ایک فاطمہ بنتے محمد دوسرا مریم بنتے عمران اور تیسرا اب عمرات و فرعون کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کے لیے فرمایا تھا کہ یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہے تو یہ سردارہ اور بڑی تھی تینوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو عموم ہے لیکن عموم سے تین عورتیں خارج ہیں یا نساء ان اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم کا حادم من ان کسی ایک کی طرح بھی دوسری عورتوں میں سے اے نت تقع اگر تم خود کو بچاؤ ان یہاں شرتیاں نہیں ہے ان سل لشرتیا بل دوام اے ان دم تننا وابق تننا تقوا یہ ہے ان دم تن نہ وا اگر تم ہمیش گیری کرو اور باقی دائم قائم رہو رما دوا رہو تقوی پر ان اطن کئی مانا تو فلا تخذہ بالقول تو پھر نرمی نہ کیجئے بات میں نرمی نہ کیجئے دشمن مقابل محرم کے لیے بات میں نرمی نہ کیجئے کیونکہ آپ کی نرم نرم بات سے فیت مالدی فی قلبی مرض تو تما کر دے گا وہ آدمی جس کے دل میں ہو مرض نفاق فاق کی یا شہوت کی بیماری ہو عورت جب پرائے مرد سے نرمی سے بات کرتی ہے تو وہ اسے راہ دیتی ہے تو نرمی نہیں کرنی کیونکہ مرضی پھر تما کرے گا وہ قل نہ معروفہ ہاں گالیاں نہ دو قل نہ قولم معروفہ کہو کہنا اچھے طریقے سے سیدھی سادھی بات کرو مختصر وہ کر نفی بو اور رہو اپنے گھروں میں قرنا قرار سے ہے قرار حاصل کرو اپنے گھروں میں گھروں میں ہی رہو نہ نکلو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ایک حجرے میں گزار دیا ام مومین رضی ہے کسی نے پوچھا ماں سارے لوگ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے آپ اپنے اس کمرے سے نہیں نکلتی ساری زندگی ایک ہی کمرے میں گزار دی تو ماں نے بہت عجیب جواب دیا بیٹا میں نے حج کیا ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ اللہ قبول فرمائے پھر میں نے اللہ کا حکم بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا وقرفی بوتی کننا مجھے اللہ کی قسم میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی اس حکم کی پاسداری کروں گی حتی کہ ایک دن آئے گا جب میرا جنازہ اس دروازے سے نکلے گا صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کی اس قسم کو پورا فرما دیا اور وہ دن بھی آ گیا جب حضرت سودا کا جنازہ گھر سے نکلا ساری زندگی اپنے گھر سے نہیں نکلی حتہ کی جنازہ نکلا ان کا وقر فی یوتی کنہ اللہ شیخ نصیر الدین چلاسی بابا بھی فرماتے شیخ غلام النصیر فرماتے خدا گفتاد زندر خانہ بہتر خدا گفتاد زندر خانہ بہتر بس محفوظ این دردانہ بہتر اللہ فرماتا ہے عورت تو گھر میں بہتر ہے قرن فی بوتی کننا بس محفوظ این دردانہ بہتر جب عورت گھر میں بیٹھ جائے تو یہ قیمتی موتی ہے دردانہ ہے یہ بہت محفوظ ہو گئی ہے ولے ان قوم ز مغرب ہر میں آیت ثوابست ازیجا بولا گر آیت شرابست میا نے بولوں میں فرقے نبی نم ازیجا جاگو اگر آیت کبابس مغرب سے جو کچھ بھی آئے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہاں سے اگر ان کا پیشاب بوتلوں میں بند ہو کے آ جائے تو کہتے یہ بہت برینڈڈ شراب ہے بول اور می میں فرق نہیں جانتا بس وہ پیشاب اور شراب تو ایک ہی چیز ہے وہاں سے اگر گو آئے گو جانوروں کی گندگی لید تو لوگ کہیں گے یہ بہت قیمتی شراب کباب ہے یہ تو لندن سے آئے ہوئے کباب ہیں نہیں بھائی نہیں قرن فی ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں ساری زندگی حیا پردے کی گزارنے والی فاطمہ تو خاتون جب جب ان کا آخری وقت تھا و کا وقت قریب تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ میں کھڑے تھے تو ان کی تکلیف کو دیکھ نہ سکے تو منہ پھیر کے چل پڑے تو انہوں نے اس حالت میں ہاتھ پھیلا کے دامن سے پکڑا اور کہا حسنین کے کہ بابا کھڑے ہو جاؤ ساری زندگی اکٹھی گزار دی چند ساتھ ہے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو ان کی آنکھوں میں تو آنسوؤں کا سمندر تھا فرمایا فاطمہ کیا بات ہے تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس بیوی سے شوہر ناراض ہو اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے معاف نہیں کرتا زندگی گزر گئی اگر کوئی ناراضگی ہو گیلا شکوا ہو معاف کر دو مجھے کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے فرمایا فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں میں تجھے معاف کر چکا ہوں تجھے اللہ معاف کر دے مجھے تو تجھ پہ فخر ہے ایسی زندگی کون سی بیوی گزار سکے گی اپنے خاون کے ساتھ جو تون نے میرے ساتھ گزاری کتنی مشقت اور تکلیفوں والی زندگی گزاری ہاں میرے گھر میں تیرے ارمان ادھورے رہ گئے ہوں گے اگر کوئی تمنا دل پہ ایسی ہو کہ اب پورے کرنے کی ہو تو کہہ دو کہ پوری کر دوں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میرا ایک ارمان ہے جو پورا کرنا ہوگا تجھے کیا ارمان ہے ساری زندگی میں نے حیاء عفت کی گزار دی میرا جامع یا تو نے دیکھا ہے یا رسول اللہ نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پرائے, نظر نظر پرائے آدمی کی نظر سے میں نے اپنے جامع کو بھی بچایا اب جب میں مر جاؤں اور مجھے دنیا کے ان کپڑوں کی جگہ قبر کک کے کپڑے کفن پہنائے جائیں گے تو یہ علی میرے کفن پہ پر پرائے آدمی کی نظر نہ لگ جائے تو رات کی تاریخی میں میرے جنازے کو اٹھانا اندھیرے میں اور میری جنازے کے اوپر بڑی چادر پھیلانا کہ میرے کفن پر کسی کی نظر نہ لگے اللہ, اللہ میں اگر گئی ہوں دنیا میں ضرورت کی وجہ سے تو وہ بھی رات کی تاریکی میں کام ضرورت تھا جو ایک دن رات کو نبی علیہ السلام جنت البقی جا رہے تھے تو سامنے فاطمہ تو زہرا آ گئی فرمائے فاطمہ کہاں گئی تھی فرمایا حضرت میت ہوئی تھی تعزیت کے لیے گئی تھی پڑوسیوں کے ہاں میت ہوئی تھی تعزیت کے لیے گئی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان سے تو نہیں آ رہی تو فرمایا نہیں اے اللہ کے حبیب آپ نے منع کیا ہے کہ عورتیں قبرستان نہیں جائیں گی تو ہم کیسے جائیں اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تو گئی ہوتی ہے فاطمہ تو لم تجیدی روح الجنہ تو جنت کی خوشبو کو بھی نہ محسوس کرتی اچھا ہوا کہ تو قبرستان نہیں گئی تو بہر حال قرن فی بیوت کن پہ ایسے عمل تھا ان کا اسی لیے اقبال تو کہتے مزرع تسلیم حاصل بطول مزرع تسلیم را حاصل بطول مادر شراہ کا مل بطول بحری محتاج دلش آگون ن سو باحودے چادر خد را فروخت آ پر وردے صبر و رضا آسیا گردا ولب قرآسرار تسلیم کی کھیتی بطول کو حاصل تھی اپنی والدہ خطیجت القبرا کے اس کاملہ کی پوری آکاسی کرنے والی تھی ایسی تھی کہ باہر محتاج دلش آگو ن سوخت محتاج کے لیے ان کے دل کو جھل اٹھا اور اپنے سر کی چادر کو اٹھا کے شباون یہودی پہ بیچ دی با یہود چادر خدرا فروخت آدب پر وردے سبرو رضا وہ صبر و رضا کے آداب کے مجموعہ تھی آسیہ گرداں و لب قرآن سرا ہاتھ سے چکی کو پیسا کرتی تھی اور زبان پہ قرآن کے بول ہوا کرتے تھے الشمس کوورت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال جبالسعیرت و عضل عشار و عطلت و عید الوحوش حشرت و عضل بہار سجرت قرنفی بوتی کرنا ولا تبر رجنا تبر رجل جاہلی قرار سے یک وقار سے ایک کرت کرنا عزت حاصل کر لو تم اپنے گھروں میں ولا تبر رجنا تبر رجل اور مت نکلو جاہلیتی اولا کے نکلنے کی طرح تبر رجنا تبر رجل جاہلیت لولا جاہلی تولا کا نکلنا کیسے تھا خطیب صاحب سے راج المنیر میں اور روح المانی میں آلوسی صاحب فرماتے ہیں اتبروجو اتبخر فلمشی و اظہار جاہلیت اولا کفر تو جاہلیت ثانی فسق ہے اور تبرج سے مراد تبختر المشی ہے تکبر کی چال پہ چلنا اور زینت کو ظاہر کرنا تو مت نکلو گھروں سے جاہلیت اولا کی طرح واقب نسلات اور نماز کی پابندی کرو آتی نہ زکات اور زکات دیا کرو آات ان اللہ ورسولہ رسول اور تابیداری کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ نمایورید اللہ علی زیبان کو مر رجسا یقیناً ارادہ کرتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے ار رجسا گندگی کل و مستخن ممعقول نوعمل اسے رجس کہتے ہر بری چیز کھانے کی ہو گندی یا عمل ہو گندا یا فاہشہ بھی ہے رحلمانی میں آلوسی صاحب کہتے ہیں ارس یا کاسم و آزاب و نجاسا رجس کا اطلاق گناہ پر آزاب پر اور گندگی تینوں پر ہوتا ہے ول ہونا ما یا ام یہاں تینوں مراد ہے لیو زبان کو مر رساحل البیت اللہ تم سے دور کر دے آزاب گنا اور نجاست او نبی کے گھر والو ویوتا ہیرا کم ہیرا اور پاک کر دے تم کو پاک کرنے کے ساتھ وسکرنما یوتلا فیبتی کن منایات اللہ اور یاد کرو وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں سے وحکمہ اور نبی کے طریقوں سے حکمت بمقابل کتاب بمانے سنت ان اللہ یعنی مومنوں کے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی اب کہاں کہاں اب تو گھر کلب بن گئے ہیں ان اللہ کا نل لطیفن خبیرہ بے شک اللہ ہے بارقبین اور خبردار اب وصاف متعددہ ل ترغیب ان المسلمین والمسلمات بے شک تاب مرد اور تابے عورتیں ولمومنی نول ایمان لانے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں والقانتین والقانتات آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں و صادقی صادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں وصابری نوصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں ولخاشی نلخاشیات اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں و المتصدیقی اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں و سائمی اور روزدار دار مرد اور روزہ دار عورت الحافظ نفروج ہم اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرم گاہوں کے اور حفاظت کرنے والی عورت و کیرین اللہ کثیرا اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد زیادہ زیادہ وزا اور اللہ کو یاد کرنے والی عورت آادا یہ ان حرف تا حروف مشبہ بال فیل میں سے یہ سارا کلام اس کا اسم عاد اللہ مغفرتوں عجراً عظیمہ خبر ہے ان کی تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر بہت بڑا و ماکان علی ممنی ولا ممنطن اور نہیں ہے مناسب یہ ساتواں خطاب ہے امت کو نہیں ہے مناسب مومن مرد کے لیے اور نامنہ عورت کے لیے اذا قض اللہ رسول جب جبکہ فیصلہ کر دے اللہ اور اللہ کا رسول امرن کسی کام کا تو نہیں ہے اختیار ان کے لیے اینکون لہو ملخی اور تم ان يَكُونَ لَهُمُ مِنْ عَمْرِهِمْ کہ ہو جائے ان کے لیے اختیار ان کی اپنی رائے سے ان کا اختیار اپنی رائے کا نہیں ہے وہ صحسول ہو اور جس کسی نے نافرمانی فرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی فقد اللہ ضلع المبینا تو یقیناً یہ گمراہ ہو گیا گمراہی ظاہر میں و استقول انام اللہ علیہ یاد کرو کہ کہا تھا نبی علیہ السلام نے کہتے تھے آپ کہتے تھے یاد کرو کے کہتے وہ یا ص اللہ یا ص اللہ و فی امر من العمور ویام البرائی کرتوی نے ذکر کیا ہے جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی کسی کام میں بھی ویام البرائی اور اللہ عمل کیا اپنی خرائے پر اپنی خواہش پر تو یہ فقط الض المبینہ یہ ظاہر گمراہی میں گمراہ ہو چکا ہے و استقول یہ نبی علیہ السلام کو چھٹا خطاب ہے زید رضی اللہ تعالیٰ ہو آزاد تھے لیکن انہیں ڈاکوؤں نے چورا کے بیچا تھا غلام بنایا تھا زید بن الحر صاحب ان کے با, باپ اور چچا وغیرہ وہ پھرتے تھے ان کی تلاش میں اور روتے تھے کرتبی نے وہ اشعار ذکر کیے ہیں اس کا باپ جو پھرتا تھا اور رو رو کی یہ شعر پڑھتا تھا بقئی تو آلہ ولم دن ادری ما فع ال بقئی تو ولم ادری ما فع ال یور ام اتا دون اجل فول و انی لسا فول لا ادری و انی لسا علو اغالی ام غالب فیال تشعری حل کا فیال تشعری حلقر اوبطن فحسبی منت دنیا رجو بجل یہ اشعار قرطبی نے ذکر کیے ہیں میں زید کے لیے روتا ہوں پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہوگا وہ زندہ ہوگا یا مرا ہوگا مجھے پتہ نہیں میں پوچھنے والا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ زمین میں ہموار زمین میں رہ رہا ہوگا یا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہ رہا ہوگا تو اسے خریدا تھا حکیم ابن خزام نے جو ملمومن خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کے چچا کے بیٹے تھے انہوں نے خدیجت القبرا کو پہ بھیج خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کے نکاح میں آنے کے بعد زید نبی علیہ السلام کو دے دیا نبی علیہ السلات السلام نے زید کو اپنے پاس رکھا اور اپنی شفقتوں سے نوازا چلتے چلتے کسی نے خبر دے دی ان کو کہ تمہارا بیٹا زید یہ تو مکے میں محمد کے پاس ہے وہ آئے نبی علیہ السلام سے کہا جتنی قیمت چاہتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دی نبی علیہ السلام نے کہا اچھا قیمت نہیں مانگتا لیکن اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے چھوڑوں یہاں ٹھہراؤں گا نہیں کوئی قیمت نہیں لیتا تم سے تم تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر زید یہاں رہنا چاہے تو پھر آپ زبردستی نہیں کرو گے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہاں کون ایسا ہوگا عقل من جو غلامی کو منتخب کرے گا اپنے لیے چاہے گا اور کون ماں باپ سے دور رہنا چاہے گا ان کا زید تو خام جائے گا اس لیے انہوں نے اس پر رضا کا اظہار کر دیا نبی علیہ السلام نے زید کو بلایا اور فرمایا ان کو پہچانتے ہو ہاں میرے چچا ہیں یہ آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر تم جانا چاہو تو قیمت نہیں لی جائے گی اگر تم رہنا چاہو تو یہ آپ کو مجبور نہیں کریں گے اچھا یہی فیصلہ ہے ہاں یہی فیصلہ ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ محمد سے جدا نہیں ہو سکتا اللہ نبی علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے ساتھ یہ کردار کہ غلام اللہ کے نبی کی غلامی پہ فخر کرتا ہے یقیناً فخر تو تھا اتنی شفقت نبی علیہ السلام نے کہا زید تو میرا بیٹا ہے تو نبی علیہ السلام کی پپھوں کی بیٹی تھی زینب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی ماں آئی اور نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے حبیب زینب جوان ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا زید بھی جوان ہے اسے بیٹا بنا دیا بنو سات کے ڈاکوؤں نے اسے لے کے بیچا تھا غلام بنایا تھا زید کی ماں جا رہی تھی اپنے میں کے تو وہ نبی علیہ السلام کے امر سے منہ پھیر نہیں سکتی تھی تو بدل ناخواستہ نکاح ہو گیا کرا دیا لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ گھر بن نہ سکا طلاق تک بات پہنچ گئی اللہ نے توڑنا تھا اس رسم کو اپنے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم تو توڑ دیا طلاق کے بعد زینب سے نکاح کا حکم کر دیا وہی استقول اللہ علیہ یاد کرو کہ آپ فرما رہے تھے اس کو ازا کہا عز از کہا ہے کیونکہ اس تحق الوقوع کے لیے آتا ہے اور ان شک کے لیے آتا ہے تو ان نہیں کہا یاد کرو کہ فرما رہے تھے آپ اس کو جس پہ انعام کیا تھا اللہ نے وہ انعام تعلیم اور آپ نے احسان کیا تھا اس پر آزاد کیا تھا ام سے کالیہ کا زوجہ کا بند کر دے ٹھہرا دے اپنے پاس اپنی بیوی کو وطق اللہ اور ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو اس بیوی کو طلاق نہ دو و تخفی فینف سی کم اللہ حمد اور چھپاتے تھے آپ اپنے دل میں وہ جو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کا وہ ڈر کہ اب اس کے ساتھ نکاح کا حکم اگر مجھے کر دیا گیا زینب کے ساتھ تو پھر لوگ کیا کہیں گے یہ ڈر تھا یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل میں زینب کی محبت تھی یہ بہت غلط بات ہے وہ تقشنسا چھپاتے تھے آپ اپنے دل میں وہ کہ اللہ تھا اس کا ظاہر کرنے والا وہ تکشناسا اور ڈرتے تھے آپ لوگوں سے لوگوں سے ڈرتے تھے آئی آتی بو کا وئی تہی کا کہ آپ پہ لگائیں گے الزام لگائیں گے آپ کو ملامت کریں گے یا حیا کرتے تھے لوگوں سے تکشنس حیا کرتے تھے عائشہ فرماتی ہیں تحصیل میں ابن جزئی نے یہ قول ذکر کیا عائشہ لوکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتھی منش امن الوحی اگر نبی علیہ السلام وحی میں سے کوئی چیز چھپانے والے ہوتے نبی علیہ السلام یہ آیت چھپا لیتے کیونکہ اس آیت میں بہت سخت خطاب ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ و حق تقشا اللہ بہت حقدار ہے اس بات کا کہ تم ڈرو اللہ سے فلم ما زید منها اور جب پورا کر دی کیا زید نے اس زینب سے و اپنی حاجت کو و تر سب ابن عطیہ کہتے ہیں یوری دو با ہا بہی ہا ہونا الجماع جمع مراد ہے یہاں تو زوجنا کہا ہم نے نکاح میں دے دیا آپ کے اس زینب کو زینب فرماتی ہے میری دو خصوصیات ہے ایک میرا نکاح اللہ نے کیا آسمانوں میں دوسری ازواج متحرات کے نکاح زمین پہ ہوئے میرا آسمان پہ ہوا اور تیسری خصوصیت دوسری خصوصیت میری یہ ہے کہ میرا ولیمہ بہت بھاری دیا گیا نبی علیہ السلام نے ساری ازواج متحرات کے ولیمے سے بھاری ولیمہ زینب کا دیا تھا صحابہ کو بلایا تھا نکاح میں دے دیا ہم نے یہ اس بیوی بی کو آپ کے لکھیلا یقن عالمومنی نا ہارا جن اس لیے کہ نہ ہو جائے مومنوں پر تنگی فی ازواج ادعیہ اہم ان کے منہ بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بی حرام نہیں ہے طلاق اور موت کے بعد بیٹا مر جائے منہ بولا متبن یا طلاق ہو جائے بیوی بی کو تو عدت کے بعد جائز ہے اذا کرمن و طور جب پورا کر دیں ان سے اپنی حاجت کو یا طلاق دے دیں وہ امر اللہ ہم اور ہے اللہ کا حکم ہونے والا ساتواں خطاب نبی علیہ السلام کو ما کان عالم نبی نہیں ہے نبی علیہ السلام پر کوئی بھی بوجھ من ہارا فیما فرد اللہ اس میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ نے جو مقرر کیا ہے اس میں کوئی بوجھ بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام پر ان کے لیجم سنت اللہ فلدین خلو من قبل یہ طریقہ ہے اللہ کا ان لوگوں میں گزرا ہے جو گزرے ہے ان لوگوں کے بارے میں تھا یہ طریقہ اللہ کا جو گزرے ہیں پہلے مکان امرال قدر مقدورہ اور ہے فیصلہ اللہ کا اندازہ اندازہ کیا گیا مقرر اللہ کا فیصلہ تو اندازہ کیا گیا ہے مقرر ہے اللہ دینگن رسالات اللہ ہی وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات و یکشو اور ڈرتے ہیں ایک اللہ ہی سے وہ یکشونا ولا یکشنا حدن اللہ اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے بھی اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو یہ لوگ وکانہ امر اللہ ہی اچھا و کفا بلّہ اور کافی خاص اللہ حساب کرنے والا اب امت کو آٹھواں خطاب ہے ماں کانا محمد البا حد مرجالی کو لوگ زید ابن محمد کہتے تھے تو اللہ نے ادب بیچ دی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی باپ و سلبی باپ کسی ایک کے بھی تمہارے اس مردوں میں سے اللہ نے نبی علیہ السلام کو تین بیٹے دیے تھے ایک تھے قاسم جو نبی علیہ السلام کی کنیت بھی انہی کے نام پہ ابو القاسم نبی علیہ السلام کی ساری اولاد خدیجت القبرا سے تھی ایک بیٹا ابراہیم ماریا کیپتیا سے تھا باقی ازواج متحرات سے کوئی اولاد نہیں دوسرے بیٹے کا نام عبد اللہ تھا عبداللہ اللہ کا لقب طیب بھی ہے طاہر بھی ہے اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا چار بیٹیاں تھیں زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ اور تین بیٹے تھے چاروں بیٹیاں ان کو زندگی ملی عمر اور ملی لیکن بڑی ہوئی شادیاں ان کی ہوئیں نبی علیہ السلام تو کی حیات طیبہ میں وفات ہوئیں تین فاطمہ بر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد چھ مہینے بعد فوت ہوئے اور تینوں بیٹے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بچپن ہی میں فوت ہوئے چھوٹا بیٹا سترہ ماہ کا تھا حضرت ابراہیم جو فوت ہوا نبی علیہ السلام کی جولی میں پڑے تھے تو نہیں ہے باپ یہ بیٹے کیوں لیے اس لیے کہ ختم نبوت پہ آنچ نہ آئے اور یہاں بھی ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کیا ساتھ ہی کیوں اگر نبی کے بیٹے جوان ہو جاتے تو یا نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے نبی نہ ہوتے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے نبی کا بیٹا ہے لیکن نبی نہیں بن سکا جیسے مولوی کا بیٹا مولوی نہ ہونا عالم کا بیٹا عالم نہ ہو تو لوگ کہتے باپ اس کا بہت بڑا عالم تھا لیکن بیٹا جاہل ہے اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ آن جاتی تو اللہ نے اس مسئلے کے لیے اپنے نبی کو رلایا اللہ ان کی بیٹوں کو فوت کیا اس ختم نبوت کے مسئلے کی حفاظت کے لیے ماں کا نا محمد البا حدمر رجالم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے بھی تمہارے مردوں میں سے ولا کہ رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہے لاکن کے ساتھ تین قسم کی تردید ہوئی ایک یہ کہ صحیح ہے زینب کے ساتھ نکاح جائز تھا لیکن ضرورت کیا تھی لوگوں کے منہ کھولنے کی لوگوں کو موقع دینے کی کیا ضرورت تھی تو جواب رسول اللہ ہے اور اللہ کے رسول کا یہ کام ہوا کرتا ہے کہ وہ رسومات کو رد کرتے ہیں قاول عام ضرورت تو تھی نا اللہ کے رسول شرک کی تردید بدعات کی تردید ہر باطل کی تردید رسومات کی تردید کرتے ہیں قاول عام دوسرا لیکن کے ساتھ جواب ہو گیا اس واہم کا کوئی اور کر لیتا اس رسم کو توڑ دیتا تو نبی تو جواب خاتم النبین نبی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے تو کون اس رسم کو پھر توڑتا کون توڑتا اور تیسرا اعتراض تھا تمہیں کیا پتا کہ دوسرا نبی نہیں آنے والا تو جواب مجھے نہیں پتا تو اللہ کو تو پتا ہے وقان اللہ بھی اللہ اس پہ جاننے والا ہے بالکل لشین عالیمہ تو اللہ نے کہا کہ دوسرا نبی نہیں آئے گا خاتم بمانے آخر مہر لگانا لازمی مانا ہے یا خاتم بالکسر بھی ہے اور بالفتحہ بھی ہے آخری اس میں فائل بال و نبین خاطم اس میں فائل مہر لگانے والا ہے امبیاؤں پر کہ ختم کرنا کرنے والا ہے مور لگ جائے تو لفافہ بند اندر جو ہے باہر نہیں آ سکتا باہر جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتا تو قصہ ختم انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے سلسلے کو یا موہر ہیں نبیوں پر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی ایک کے بھی مردوں میں سے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے وہ اللہ حبی کل شعین اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا حدیث میں آتا ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا تھا ان ن مس علی و مسل من قبلی میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمسلی رجول بنا بے تنفا سن جیسے اس آدمی کی مثال جس نے ایک گھر بنایا ہو اسے خوبصورت بنایا ہو واجمہ لہو علامہ زیا بینتن ملزاویتن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو تو فج عالہ سے یوفونبی ہی وہی لوگ پھرتے ہیں اس گھر میں اور اس گھر میں کی خوبصورتی کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس ایک اینٹ کی خالی جگہ کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حلہ وضاعت وزیات حادی اللہ, اللہ کیوں یہ ایک اینٹ نہیں رکھی گئی ایک اینٹ تھی تو یہ رکھ دی جاتی تو یہ عمارت پوری ہو جاتی خالہ فان اللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں روا اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے فم ماموز اللہ بینا فَخَتَمْتُ تو میں وہ آخری اینٹ ہوں جو آ گیا ہوں اور میں نے انبیاء کی عمارت کو آنے کے سلسلے کو ختم کر دیا مسلم شریف کی دوسری روایت بھی ہے محمد ابن جبیر ابن مطم سے روایتانہ بھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان علی اسما میرے لیے بہت سے نام ہیں انا محمد و میں محمد بھی ہوں وانا احمد ہو میں احمد بھی ہوں وان الماہی میں ماہی بھی ہوں الذي ماہی وہ یم اللہ بھی کہ اللہ میرے ہاتھوں کفر کو ختم کرتا ہے وان الحاشر اور میں حاشر ہوں اللہدی و شراناس والا قدمی وہ حاشر کے لوگ میرے قدم پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے وانا العاقب اور میں عاقب بھی ہوں والا عاقب الدی اور وہ ہوتا ہے لے سباد جس کے بعد کوئی آنے والا نہ ہو وقت سما اللہ روف الرحیمہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے رعوف الرحیم بھی کہا ہے تو خاتم النبین ہے اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا نواں حکم ہے امت کو یائی الدین امن اسکر اللہ ذکراً کسیرا او ایمان والو یاد کرو اللہ کو یاد کرنا بہت بہت ذکر کثیر ہم نے تفصیل کر دی ہے اس کی بس بھی بکرت اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام یعنی ہر وقت وہ اللہ وسلی علیہ کم و اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بیچتا ہے تم پر اور فرشتے اللہ کے دعائے رحمت کرتے ہیں تمہارے لیے لیو خریجہ کم ظلماتی الور اس لیے کہ نکال دے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف من ظلم ان نفاق اللہ نورطا و منافقت کے اندھیروں سے نکال دے تاب اور سنت کے نور کی طرف اور اللہ ہے مومنوں پر رحم کرنے والا تحیت یوم القون سلام پیشکشین کی ہوگی اس دن جس دن ملاقات کریں گے اللہ کے ساتھ سلام سلام مبارک ہو وعد الحم اجرن کریمہ اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے اجرب بہت عزت من اب آٹھواں خطاب نبی علیہ السلام کو یا یوہن نبی انا اور کا شاہدہ اے نبی علیہ السلّۃ تو سلام ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن مبلغ تبلیغ کرنے والا زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے ہیں یا شاہدن بیان کرنے والا بالوحدانیت ابن کثیر بھی یہ مانا کرتے ہیں جامع البیان میں بھی یہ معنی شاہد ال تھی اور شاہ و عبد القادر دہلوی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی مانا کرتے تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں شاہدن بلا الہ اللہ بے شک ہم نے بے آپ کو گواہی کرنے والا لا الہ اللہ پر و مبشرن اور خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو و نظیرہ اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو وداین اللہ۔ اور دعوت دینے والا بلانے والا اللہ کی طرف سے بھیجنی اللہ کے حکم سے وہ سراجم اور چراغ روشن سراجم منیرا قاضیم ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں سراجم منیرا اے من ظلم ضلالتی راہ دکھانے والا اندھیروں سے گمراہی کے اندھیروں سے راہ دکھانے والا نکالنے والا و بشیر المومن اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہوگا فضل بہت بڑا بہت بڑا فضل اللہ کی طرف سے ہوگا تشجیح ولا تو تل کافری اور تابے مت کیجیے کافروں کی اور نامنافقوں کی و دا اور چھوڑ دیجئے ان کے برے بلا کہنے کو و توکل اللہ اور توکل کیجیے اللہ پر وکفا بلّہ ہی وکیلا اور کافی ہے خاص اللہ دار یا یوح الذین منویدا اذا تم المومنات او ایمان والو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ سمت اگر پھر تم طلاق دے دو ان کو من قبل ان تمسو اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ہو ان کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دو تو فما کم علیہ من عدت تا نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدتت جو تم گنتے ہو اس کو فمتی تو جامع جوڑا دے دو ان کو وصر سراحا جمیلا اور رخصت کر دو ان کو رخصت کرنا خوبصورت اگر تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے تو نصف مہر اگر مہر مقرر نہیں کیا تو فمتی یا ایو ہن نبی اے نبی علیہ السلات و یہ نوا حکم ہے نبی علیہ السلام اناحل اللاتی یقینا ہم نے حلال کیے آپ کے لیے آپ کی بیویاں اللہ تھی وہ آتے تو اجو چار قسم کی بیویاں حلال ہے دیکھی آیت میں جن کو آپ دیتے ہیں ان کے ماں ہر و ماملہ کا کا اور وہ بھی حلال ہے کہ مالک ہو آپ کا ہاتھ ان کا فا اللہ علیہ کا اس سے جو غنیمت کی ہے اللہ نے آپ کو غنیمت دی ہے اللہ نے آپ کو مہربانی کی ہے اللہ نے آپ پر وہ بنا کا وہ بنا کا آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پپھو کی بیٹیاں اور آپ کی ماسی کی بیٹیاں خالی کا ماموں کی بیٹیاں و بنا تھی کا اور آپ کی ماسی کی بیٹیاں اللہ تھی وہ خالہ کی وہ حاجر نا ماں کا جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ ومرا تم مومن تن ان وحابت نفسا حالبی اور وہ عورت مومنا اگر بخشے اپنے آپ کو نبی کے لیے چار قسم کی ایک ممہورہ آتے تو جورا دوسری دوسری مملوکہ ماملکت یمینوں کا تیسری مہاجرہ الطی حاجرنما کا اور چوتھی محوبہ جو اپنے آپ کو بخش لے جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ ہاں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سودا تو کیا کہتی ہے میں تجھے طلاق نہ دے دوں تیرے حق میں کمی نہ ہو جائے مجھ سے سودا نے فرمایا اللہ کے حبیب میں اپنا حق عائشہ کو دے دیتی ہوں بخش دیتی ہوں میں نے حق نہیں مانگنا بس مجھے اپنے نکاح میں رکھے کہ قیامت کے دن آپ کی بیویوں اور ازواج متحرات کی صف میں کھڑی ہو جاؤں یہ وہابت نفس حالنبی حال انارادن نبی ان یستن کی ہہا اگر ارادہ کرے نبی کے نکاح کر دے ان کے ساتھ خالص اللہ کا من دون المومنی اس اصناف اربعہ میں جتنی چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ حکم خاص ہے آپ کے لیے بغیر مومنوں کے مومنوں کے لیے تو چار بیویاں جائز ہیں ایک وقت لیکن چار قسم میں زیادہ بیویاں نبی علیہ السلام کے لیے جائز ہیں کیونکہ ان کا فریضہ زیادہ دین کو پہنچانے میں بیویاں ازواج متحرات معاونات تھی قد عالم نامہ فرضنا نہ علمفی ازواجم یقیناً ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے مقرر کیا ہے ان مردوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور ومام کا تیمان اور ان کے بارے میں کہ مالک ہو ان کے ہاتھ لکھے لائکناہ علیہ کہ یہ کثرت اس دیواج کی علت بیان ہو رہی ہے اس لیے کہ نہ ہو آپ پر تنگی دین کے پہنچانے میں آپ کی ازواج آپ کی معاون بنے مکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان ترجیمن تشا دور کر سکتے ہو جس کو چاہے آپ مین بیویوں میں سے لڑے قولش من تشاؤ منہ جس کو چاہیں آپ ان میں سے وطو لئی کا اور جگہ دے دیں اپنے پاس من اس کو تشاؤ جس کو آپ چاہیں و مانب تغئی تماً اور وہ جو کہ آپ و مب وہ کہ جو تلاش کرتا ہے ممن ازلتا اس سے جو جس سے آپ نے جدائی کی ہو ومانب مانب تغی تھا چغاڑی تو ممن داغنا زلتا چت تی جدا شین فلا جنا حالے کا نشترے گنا پتا باندھے جدائی تھی تغواڑی سودا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے کہا تو پھر اس میں کوئی گنا نہیں ہے اور جس کو جی چاہے تیرا ممن الحمدللہ ان میں سے ازلتا جو کنارے کر دی تھی آپ نے تو فلا جنا حالے کوئی گنا نہیں ہے تجھ پر جو آپ نے کنارے کر دی تھی تو آپ پہ کوئی گنا نہیں ہے آزلتا آزل کہتے ہیں جدائی کو معتضلا کو بھی معتضل اسی کے یہ کہتے ہیں حالت حیض میں مفا تض النساء فل محیض ذالک قادنان ان راً ہن یہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں گی ان کی آنکھیں آپ کے رشتے پر ولا حزن اور یہ نہیں غمگین ہوں گی وردئینہ اور یہ خوش ہوں گی بیمات اس پر جو آپ نے دیا ہے ان کو کلنا یہ سب جو آپ ان کو دیتے ہیں اس پہ بس یہ خوش رہے گی جو بات آپ ان سے کرتے ہیں جو حق دیتے ہیں واللہ اللہ علم فی قلوبکم اور اللہ جانتا ہے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے جو تمہارے دلوں میں ہے فی قلوبکم کم وقان اللہ علیمَََ حلیم اور اللہ ہے جاننے والا اور برداشت والا لاح اللہ کرنسا یہ دسواں خطاب نبی علیہ السلام کو نہیں ہے حلال آپ کے لیے عورتیں ان اصناف اربعہ کے علاوہ بمبادی ممبادو اباد احاداف الربا ابئی ابن کاب سے روایت ہے زحاق نے کی ہے ابن جوزی نے ذکر کی ہے زاد المسیر میں. لا کر نصاؤ ممباد امباد اسناف ال اربا ان چار اقسام کے بعد آپ کے لیے دوسری عورت جائز نہیں کہ نام ممہورہ ہو نہ مملوکہ ہو نہ مہاجرہ ہو نہ محوبہ ہو تو پھر نہیں جت ولان تبدان تبدل ولا بھن اور نہیں ہے جائز کہ آپ بدل دے ان عورتوں کو من ازواج ان دوسری عورت کے ساتھ ان میں سے ایک کو چھوڑ کے اصناف اربا کے علاوہ دوسری کر لے نہیں ولا واجب کا حسن حن تعجب میں ڈالیں آپ کو حسن ان کا اللہ ملکت یمین کہاں مگر وہ کے مالک ہو تمہارے ہاتھ اس کے وہ لونڈی کنیز وقان اللہ عالا کل شعر رقیب اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان یادینامنت کو دسواں خطاب ہے او ایمان والو لا غیرب لاطن نبی مت داخل ہو تم نبی کے گھر کی طرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو ذنا لکم یہ ولیمے کی بات ہو رہی ہے زینب کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تھا میرے گھرانہ میں نے زینب کا ولیمہ دینا ہے اللہ یوں زنا الکم مگر یہ کی اجازت کر جائے تمہیں اللہ تو عام ان خوراک کے لیے تو غیر ناظری نہیں نہ مت ہو جاؤ تم دیکھنے والے اس کے برتنوں کو اینا ہو مصدر ہے بمانے سالن یا وقت یا برتن تم نہ دیکھو کسی کے گھر چلے جاؤ تو ہر طرف نہ دیکھو اور بات کی تحقیق کرنے کی کوشش نہ کرو غیر ناظری نہیں نہ ہو ولا کن ادا دعی تم لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فت تو داخل ہو جاؤ فیضا تعم تم بس جب کھانا کھا لو فن تشیرو تو پھر پھیل جاؤ بکھر جاؤ زمین میں چلے جاؤ یعنی اب وہاں بیٹھے نہ رہو بیٹھے نہ رہو کیونکہ صحابہ بیٹھے تھے نبی کے گھر میں محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام پریشان تھے تو اللہ نے حکم بیچ دیا فیدا طائم تم فن تشروع بس تم کھانا کھا تو پھر پھیل جاؤ بکھر جاؤ علا مستانی سین علی حدیث اور مت ہو جاؤ تم جی لگانے والا والے باتوں میں ان ندالی کم کان یوزن نبی یا یقیناً تمہارا یہ کام تکلیف دیتا ہے نبی کو نبی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نبی فیستحی منکم من حیا کرتے ہیں تم سے کہہ نہیں سکتے تمہیں حیا کی وجہ سے کہ چلے جاؤ اللہ لا ہی من الحق اور اللہ نہیں چھوڑتا بیان حق یہاں حیا بمانے ترک اللہ حق کا بیان تو کرتا ہے نہیں چھوڑتا ویدا سال تم ہن اور جب تم مانگوئی نزواج متحرات سے کوئی چیز فص علو ہنمی حجاب تو مانگوئن سے پردے کے اس طرف سے ابوداؤ شریف کی روایت انس نے مالک فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وہ آفق تو ربی اعضا وجلفیار میرے اپنے رب کے ساتھ موافقت کیے چار جگہ اور ان چار میں سے ایک یہ تھی کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے حبیب لو ذرا بطالہ نسائ کل اگر آپ حکم کر دے اپنی بیویوں کو پردے کا فن نہ ہوئی کا البرو الفاظی کیونکہ آپ کے کی گھر میں نیک اور برے سب لوگ آتے ہیں تو یہ آیت نازل ہو گئی ادا سال تم ہن متان فصل و ہن حجاب جب تم مانگو ان ازواج متحرات سے امہات المومنین سے کوئی چیز تو مانگو ان سے میوارائی حجاب پردے سے اس طرف ظالی ہو جاؤ اسی طرح پردہ کرنے والے اتھارولی قلو بھی یہ بہت پاکی کا سبب ہے تمہارے دلوں کے لیے وہ اور ان کے دلوں کے لیے ماکان لکم انتوزو رسول اللہ امت کو گیارہواں خطاب ہے یہ اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تم تکلیف دے دو اللہ کے رسول کو یہ تمہارے لیے مناسب انتوزو رسول اللہ وہ کیا ہے ہوا خلاف و سنتی و اطباع رسوم کہ تم اللہ کے نبی کی سنت کا خلاف کرو رسموں کی تابے کرتے ہو اس طرح نہ کرو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ولا ان اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے یہ بات بھی تنکیحو ہو من ہوں امبادیا بادا کہ تم نکاح کرو نبی کی بیویوں کے ساتھ ان کے فوت ہونے کے بعد کبھی بھی کیوں نکاح ناجائز ہے کیونکہ ازواج مہا نبی کی بیوی اب مائیں ہیں نا توم حرمتم علیکم و کم یہ نہیں کہ نبی زندہ ہے اسی لیے ان کی بیویوں کے ساتھ ازواج متحرات کے ساتھ نکاح حرام ہے ان ندال کا نائند اللہ عظیمہ یقیناً یہ کام تمہارا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی کو اذیت اور تقریب دینا بہت بڑا گناہ ہے جرم ان تبدو شیان و اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی بات یا چھپاتے ہو اس کو دل میں تو فین اللہ كَانَ بِكُلِّ کلی عَلِيمًا پس بس یقیناً ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا لاجنا عَلَيْهِنَّ فِي ہنا نہیں ہے گنا ان عورتوں پر ان کے باپ کے بارے میں آبا آبا سے مراد باپ چچا دادا نانا وغیرہ سب اس میں داخل اور وبنائی ہنّا یا ان کے بیٹوں کے بارے میں بیٹا پوتا وغیرہ اور ان کے بھائیوں کے بارے میں ان سے پردہ نہیں ہے خیر وابنائی خوانین اور ان کے بتیجوں کے بارے میں ولابنائی خواتین اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں بہن کا بیٹا بھانجا ولانی سائی اور نہ ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں اپنی عورت مومنہ وَمَا مَلَكَتْ ماننا اور نہ ان لونڈیوں کے بارے میں کہ مالک ہو ان کے ہاتھ ہو وہ کافی ر لونڈی خیر ہے اس سے بھی پردہ نہ ہو وطین اللہ اور ڈریں اللہ سے یقیناً اللہ ہے ہر چیز پر گواہ ان اللہ ولاقت النبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت بیچتے ہیں نبی علیہ السلام پر یادینہ منوسل تسلیمہ او مومن و علیہ اطاعت قولی وسلمو و تسلیمہ اطاۃ فعلی تم درود بھیجو نبی علیہ السلات و سلام پر دعائے رحمت کرو وسلمو و تسلیمہ اور سلام کرو نبی علیہ السلام کو سلام س تسلیمن مفول مطلق ہے تکرار فعل اور ریسال فعل فعل کی طرف بھی نفسی ہی اور استقمالِ فعل پہ دلالت کرتا ہے مفول مطلق اب صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و, و تسلیمہ لیکن قد عارفن السلام و کیفن وسلی علیہ کے یار رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نبی علیہ السلام ہم نے سلام کا طریقہ تو سیکھا ہے السلام علیہ کا یوحنبی لیکن کیفن وسلی علیہ قیار رسول اللہ ہم آپ کے لیے دعائے رحمت کیسے مانگیں گے درود کس طرح پڑیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا قول علی محمد محمد ان کا ما ابراہیم تھامہ علی ابراہیم ان حمید مجید تو سلیہ وسلیم تسلیمہ سلو علیہ علی العالیہ فرماتے ہیں خطیب صاحب نے سراج المنیر میں ان کا قول ذکر کیا ہے فسلاوات اللہ صنا علیہ کا اللہ کی صلوات نبی علیہ السلام پر وہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں ہیں ملائکہ کے سامنے اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے یا نبی پر رحمتیں بیچتے و سلیم و میں اشارہ پوری تابے کر کرو استقمال فعل ہے مفول مطلق بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بیچتے ہیں نبی پر تو مومن تم بھی درود بیجو نبی پر اور سلام کرو نبی علیہ السلام کو سلام پوری تاب داری کرو نبی علیہ السلام کی پوری تاب داری ان الدین اللہ و رسول زجر ہے بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو خفا کرتے ہیں لان اللہ فت دنیا ولاخرا لانت بھیجی ہے ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں اور تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب شرمانے والا مہینہ اہانت سے ہے والذین یوزون المومنی نولمومنات اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن تک عورتوں کو بغیر مک تصب بغیر اس کے جو انہوں نے کیا الزام لگاتے ہیں تو فقد اختملو بہتان و اسم مبینہ یقیناً اٹھا لیا انہوں نے بہتان بہت, بہت بڑا جھوٹ و اسم مبینہ اور گنا ظاہر یا ایوہن نبی یہ گیارہواں خطاب ہے نبی علیہ السلام کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل ازواجی کا کہہ دیجیے آپ اپنی بیویوں سے و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے و نثا مومومومومومومومومومومن اور مومن کی مومن عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین عالیہ من منجلا بی بی کے لٹکا دے اپنے, اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ان کی جلباب قرتبین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا یدنینہ علیہن من جلابی اے تلویح حتی لا ضرور منہا اللہ عین واحد عورت کو اپنے ارد گرد چادر لٹکانا اپنے بدن کے ساتھ الساق نہیں کرنا کہ اسے بدن سے لگا دے تو بدن ظاہر ہو اس میں نہیں زند یدنین اتنا زلندی اپنے ارد گرد چادر لٹکانا پردے والی برقع چادر اس طریقے سے کہ صرف ایک آنکھ نظر آئے اس میں سے وہ راستہ دیکھنے کے لیے کرتبی نے ابن عباس سے یہ طریقہ ذکر ظالقاد نہفنا یہ قریب ہے یہ طریقہ قریب ہے آئی اور رفنا کہ یہ پہچانی جائیں گی کہ مومنہ ہے حیا ہے تو یو یوزین پھر انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی یا الفنا اللہ اور رفنا یہ قریب ہے کہ یہ عورتیں نہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان لمین تہل منافقون ولدین فی قلوب مردن اگر پردے کے بعد بھی منع نہ ہوئے منافق اگر منع نہ ہوئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ہیں مرض و المرجیفونہ فل اور وہ مرجفون نفل مدینہ تھی وہ بدنام لگانے والے شہر میں مرجیفون رجف اٹکلی الزام لوگوں پہ لگانے والے فل مدینہ تھے مدینے میں شہر میں اگر منع نہ ہوئے جھوٹ اڑانے والے مدینے میں تو لنگرین نہ کبھی ہم خا ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر غالب کر دیں ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے لنو گرین نہ سمایو جا و رونا کفی پھر یہ آپ کے ساتھ پڑوسی نہیں رہیں گے اس مدینے میں مگر تھوڑے سے پھر یہ آپ کے پھر نہ رہیں گے رہنے پاؤں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں ملعونینا لانت کیا گیا ہے ان لانت کی گئی ہے ان پر سقفو جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے وہ خدو تو پکڑ لیے جائے وہ قتلو تختیلا اور قتل کر دیے جائے قتل کرنے کے ساتھ یہ بنا حکازی کسی مرجف الرجاف کسے کہتے ہیں کرتبی نے لکھا الرجاف اشاط الکس بھی وہ حرام جھوٹ کو پھیلانا یہ حرام ہے سنت اللہ یہ طریقہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں جو گزرے ہیں پہلے ولان تجید علی اللہ ہی تبدیلہ اور تو نہیں پائے گا اللہ کے کی طریقے کے لیے بدلنا یس الوکنہ سانس نبی علیہ السلام سے علم غیب کی نفی پوچھتے آپ سے قیامت کے بارے میں تو قل کہہ دی یہ نما علم ہاں اللہ یقیناً علم اس قیامت کا اللہ کے پاس ہے ومایودری کلا اللہ ساتت کون قریب اور کس چیز نے سمجھایا آپ کو کہ شاید قیامت ہو نزدیک یعنی قیامت کے پردے کے مسئلوں کو پورا برا جاننے والے قیامت کا پوچھتے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے موزی القرآن میں یہاں اس طرح لکھا ہے کہ مسائل پردے کے چل رہے ہیں اب یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں شاید یہ بھی منافقوں کے کہ ہتھ کنڈا پکڑا ہوگا جس چیز کا جواب نہیں وہی سوال کریں گے بار بار اس پر یہاں ذکر کر دیا تو قیامت کا جواب نہیں تو قیامت کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں یہ منافقوں کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے ان اللہ انل کافری نوادل سعیرہ یقین اللہ ری لانت بھیجیے کافروں پر اور تیار کیا ہے ان کے لیے جلانا ہمیشہ ہوں گے فیہا اس میں ہمیشہ آبادہ لاجید ولیم ولا نصیرہ نہیں پائیں گے یہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امدادی اس دن تک تو جوہم وجو کے پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں یا لیتنا تناطاً تَنَ اللہ و ال رسولہ کہیں گے یہ ہائے ارمان ہے کتاب داری کی تھی ہم کتاب داری کر دیتے ہم اللہ کی اور تابداری کر دیتے اللہ کے رسول کی وہ اور کہیں گے یہ رب نا انا تانہ سادتنا و ہائے ہائے ارمان کیا ہم یقیناً ہم نے تابے کی تھی سادتنا یا شرافانہ اپنے بڑوں کی وقبرانہ یا علماءنا تاؤس سے نقل کرتے ابن کثیر اتانا سادتنا یا شرافانہ ابن کثیر نے تاؤس سے نقل کیا و یا علماءنا اے ہم نے تابیداری کی تھی اپنے اشراف کی اور اپنے علماء کی فاض الون تو گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے رب بنا من العذاب اے ہمارے رب دے دین کو دو چند عذاب میں سے ولان ہم لانن کبیرا اور لانت بھیج دین پر لانت بہت بڑی یا ایو حلدین کلدی نا زومو سا یہ امت اور نبی امت کو بارہواں خطاب ہے اور نبی کو پھر اور نبی کو بھی ہے بعد میں آیت میں بھی او ایمان والو لا کلد اناض و موسا یہ امت کو خطاب ہے بارواں او ایمان والو مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف دی تھی موسا علیہ السلام کو قارون نے ظالم نے ایک بدکار عورت کو پیسے دے کر موسا پہ الزام لگایا تھا فبر راہ اللہ مما کالو تو اللہ نے پاک کر دیا موسی علیہ السلام کو اس تہمت سے جو انہوں نے کہی تھی وہ کاند اللہ وجیحا اور علیہ سلام تھے اللہ کے ہاں بہت عزت مخورز یعنی عزتمن یا عزت مند یادینہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدہ او ایمان والو ڈرو اللہ سے اور کہو کہنا برابر سیدھی بات کیا کرو قولا سدیدہ یوس لکھ لم تو درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے آعمال کو انہیں قبول کر دے گا وہ یکفر لقم جنوبہ کم اور بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ اللہ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو یقیرا یہ, یہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی میں ان ناردن الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ امام رازی کہتے تفصیر کبیر میں یہ آیت بہت مشکل ہے ہمارے شیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت اللہ مولانا میر سمیع الحق صاحب افغانی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسیہ فرمایا کرتے تھے ہائے مام راضی بتا تگران علم دل اللہ دل ڈیر علم در کاش کے تو شیخ القرآن پنچپیر کے ساتھ ملا ہوتا پنچپیر والے شیخ القرآن یہ آئے انہوں نے ایسے حل کی دیکھے آیت مشکل ہے کیسے مشکل ہے پہلے ترجمہ دیکھ لے پھر اس مشکلات کی طرف توجہ کرے ان نا اورجنل امانت یقیناً ہم نے پیش کی اپنی امانت عالس سماوات آسمانوں پرول ارد اور زمین پر جب اور پہاڑوں پر فعاب نہ ایح أَن تو انکار کر دیا ان آسمان اور زمینوں اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور سر حامیم سجدہ دیکھے ذرا آیت نمبر گیارہ فقال ولی اردیا تو کالا کالا تا عطینہ تا تو آسمان اور زمین نے تو کہا کہا تھا عط نا یہاں کہا ابینا تا یہ انکار کیا تھا تو یہاں ظاہری آیتین میں تعارض ہے دوسرا اشکال یہ ہے واشفق نہ نمنہا اور ڈر گئے اس کے اٹھانے سے وہ حمل انسان اٹھا لیے اس امانت کو انسان نے ان کان ظلومن جہولا یقینا یہ انسان ہے ظالم اور جاہل اب انسان نے جب امانت کو اٹھا لیا تو ظالم جاہل ہو گیا جس نے انکار کیا تو وہ رہ گیا اور جس نے اٹھا لیا وہ ظالم جاہل ہو گیا کیا معلوم سورہ حشر کی آیت نمبر اکیس میں بھی آ جائے گا لو انزلنا حاد القرآن علا جبل رائی تو خاشیام من سالدر بحال انا سے لال لہوں یا تفک پھر ان حقا ظلوما ظلم اس میں تیسرا اعتراض ہے انسان میں تو امبیا ادیا صلاحہ بھی ہے تو اس آیت کا جواب آیت کی تفسیر میں سنو اس آیت میں ظاہری اشکالات کو تفصیر میں حل کرو حمل بمانے خیانت ہے حملہ ہا اے حمل کو بھی حمل اس لیے کہتے ہیں کہ نطفے کو بدل دیتی ہے وہ شکم رحم قاموس نے تیسری جل صفا تین سو اکسٹھ پہ لکھا ہے حمل الامانہ امانت کے بوجھ ہونے کو کہتے ہیں بوجھ جب ہو جائے تو خیانت ہو جاتی ہے یہ عبارت ہے عن عدم ادائی حق کہا نشا میں امام زجاج اور حسن بصری سے منقول ہے عبارت ہے عبارت عن عدم ادائی حق ہا حامل بانا حسن بصری فرماتے ہیں زاد المسیر میں ان کا قول ہے اور تہذیب اللوغ میں پانچویں جل سفساٹ پہ بھی یہ ذکر ہے اور زجاج کا بھی قول ہے امام زجاج بھی کہتے ہیں والمراد من الانسان انسانی الکافر والمنافق قالعلام قال حمل المانت عدم و ادایہ علما کہتے ہیں حمل المانت اس امانت کی عدم ادائیگی مراد ہے خیانت امام نصفی بھی تفصیل مدارک میں یہ معنی کرتے ہیں تب سنو ان نارضن المانت یقیناً ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر فابئی نہ ملنا تو انہوں نے انکار کر دیا اس امانت میں خیانت کرنے سے اس کی خیانت سے انکار کر دیا کیا مانا جو حکم اللہ نے آسمانوں کو مکو کیا یا آسمان نے اس کا خلاف نہیں کیا زمین کو کیا جو حکم اس کا خلاف اس نے نہیں کیا اللہ نے جو حکم پہاڑوں کو کیا تو پہاڑوں نے اس کا خلاف نہیں کیا فابئی نہ خیانت سے انکار کر دیا واش وق اور ڈر گئے اس میں خیانت کرنے سے وہاں مالا انسان اور خیانت کر دی اللہ کی امانت میں منکر انسان نے مشرک کافر ان منافق نے انہوں نے خیانت کر دی اللہ کے حکم سے اعراض انکار انحراف کر دیا ان نوکا نظلومن جہلا بے شک یہ مشرک انسان ہے ظالم اور جاہل یہ ظالم اور جاہل ہے لیب اللہ المنافقین اس لیے کہ اللہ عذاب اور سزا دے دے منافق مردوں کو والمنافقات اور منافقہ عورتوں کو یہ علت ہے امانت پیش کرنے کی اس لیے کہ اللہ عذاب اور سزا دے دے منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو ولمشرقینہ اور مشرق مردوں کو ولمشرکات اور مشرقہ عورتوں کو اللہ علی والمؤمنات اور مہربانی کر دے اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں پر مکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ بخشنے والا مہربان تو صورت میں تحزیز فی تبلیغ اور تشجیل للمبلغ بارہ خطابات تھے نبی علیہ السلام کو اور بارہ خطابات تھے امت کو کسی تہذیب فی تبلیغ اور تشجیل مبلخ کے لیے قولی قولہذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد النبيل والمي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الف الف مره بعدد كل ذره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزهاب هممنا وجعلهم مؤمنا وحزاننا يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يغصى عليك فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت يا الله يا رحمان تبارك تر ربنا يا زلجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورسقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا زاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل دائن يا الله أمسه البأس رب الناس بيديك الشفاء لا كاشف له إلا أنت اللهم اشفي مرضانا ومرض المسلمين صلی اللہ تعالی علی خیر محمد محمدی آلہ و سالیت میں ان بحمتی